روشنان کتابین سورہ قصص ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورت میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں نور کو اٹا سے آیا چار سو اکتالیس قلمات اور پانچ ہزار آٹھ سو حروف ہے اس سورہ مبارکہ کا اپنا ایک شان ہے یہ مکہ مکرمہ میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے بلکہ ایسی صورت ہے جو مکہ اور مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں نازل ہوئی چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجت فرمائی اور مکہ اور مدینہ کے درمیان خشفہ یا رابق نامی جگہ پہ آپ لے اسی سفر ہجرت میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جدید صلاح وسلم تشریف لائے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے جس لیے کہ وطن بڑا عزیز ہوتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے ضرور یاد آتا ہے اس پر حضرت علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ آپ کو آپ کے اس ملک میں دوبارہ ضرور واپس لٹائے گا اور وہ بھی فتح مند اور کامیاب بنا کر حضرت جبی علیہ سلاۃ والسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ سورت سنائی جس کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری بھی گویا سنائی گئی ہے اس سرح مبارکہ میں سب سے پہلے حضرت موسعیہ علیہ و سلام کا قصہ ہے پہلے اختصار کے ساتھ پرقد تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے آدمی صورت تک حضرت موسعیہ صلاحت والس کا قصہ فرعن کے ساتھ اور آخری سورت میں قارون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے حضرت موسلا سلام کا قصہ پوری قرآن مجید میں جیتنے کے مختصر کی مفصل بار بار آیا ہے سورہ کام میں تو ان کا اس قصے کی تفصیل آئی ہے جو حضرت حیدر علیہ سلاۃ و کے ساتھ واقعات پیش آئے پھر سورہ تو عام پورے قصے کی تفصیل ہے اور یہی تفصیل سورہ نمن میں بھی کچھ آئی ہے پھر سرح خصص میں اس کا اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اعادہ فرمایا ہے سورہ تحم میں جہاں موسلا کے لیے فرمایا گیا ہے کہ خد فتنہ کا یعنی ہم نے آپ کو کئی آزمائشوں میں ڈالا ہے اور کئی آزمائشوں سے آپ امکنار کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بھی حضرت موسعیہ صلاح کے آزمائشوں اور حضرت مثال صلاح و السلام کے اللہ کی طرف سے جو عنایتیں ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالی نے پوری تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے سورہ قصص کا یہ جو پہلا رکوع ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چودہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے جنانچہ شادی برطالہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ حروف مقدعات میں سے ہیں یا حروف متشابہات میں سے ہیں اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی تفصیل پہلے صورتوں کے شروع میں گزرا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کے ایسی بات ہے کہ جس پر مطلع ہونا عام انسانوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ان باتوں میں اللہ نے کوئی حکم ایسا پوشیدہ نہیں رکھا کہ جس کو جان کر معلوم کر کے لوگ زیادہ آسانی کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے کامیابی سے امکنار ہو سکے دوسری بات یہ اعجاز قرآن ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے بارے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس قرآن کی طرح قرآن بنا کے لے آئیں اللہ تبارک و اطلاع نے ان کے سامنے انہی کے زبان کے خوش جملے رکھیں کہ بے تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بھی میرے طرف سے ہے اگر میں تمہیں علم نہ دوں تو دیکھو یہ تمہاری زبان ہی کی کلام ہے میں اس کا معنی نہیں بتاتا اس کا معنی کر کے دکھا دوں تو سارے وہ لوگ جو قرآن مجید کے حکموں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ بھی ہم بھی قرآن کی طرح قرآن بنا سکتے ہیں وہ بھی ہتھیار ڈال گئے اور وہ بھی اس کی کوئی معنی نہیں کر سکے جو کہ ان کے محدود علم اور اللہ کے کامل علم ہونے کی نشانی ہے چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے تلک آیات الکتاب المبین یہ آیاتیں ایک کُلی کتاب کی یعنی قرآن ایک ایسا کھلی کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی فائدے کے بات بھی کھول کے بتائی گئی اور ان کو نقصان پہنچانے والے اعمال بھی ان کو سمجھائے گئے تاکہ کامیابی والے اعمال کو وہ آسانی اپنا سکیں اور نہ فرمانی والے کاموں کو وہ سمجھ کر جان کر اس سے خود کو بچا سکیں نسل علی نبی موسا ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ خبری موسا فرعون کی فرعون کے, کے بالحق تحقیقی لیکن یومنون ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں حضرت موسلا سلام کے بارے میں لوگوں کے پہلے بھی عقیدہ تھا کہ وہ موس اللہ کے پیغمبر ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے قیاس سے اور اپنے تخمینوں سے حضرت موسلا السلام کے بارے عجیب اور غریب قسم کے قصے گھر کہتے ہیں اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ تحقیقی اور سچی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں ان نفرآنا بے شک فرعون اللہ فراؤ کہ وہ چڑھتا چلا جا رہا تھا زمین میں یعنی وہ اپنے حدود سے آگے نکلتا چلا جا رہا تھا. جو بندگی کے حدود تھے جو ایک بندی کے لیے اختیار کرنے چاہیے تھے وہ اسے آگے بڑھ کر بلکہ مخلوق کے بجائے وہ خالق بننے کے نعرہ لگانا شروع کیا اور معبود کے بجائے حابد کے بجائے وہ معبود بننے کی یعنی خدا بننے کی کوششوں میں لگا رہا جانا شیان اور اس نے کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو مختلف جماعتوں میں حتی ایک فرقوں کو ان میں سے کمزور کریں جو ضبط وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو وہ یس تحیہینسا اور وہ زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو ان نے من المسدین بے شکتا وہ خرابی ڈالنے والوں میں سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا تاکہ ایک تفرقی کو شاباش دیتا رہے اور دوسرے فرقے کو کمزور کریں پھر اس کمزور فرقے کو شاباش دینا شروع کریں اور دوسری فرقے کی ٹکائی اس کرے یہ وہ فرا سوچ ہے کہ جو آج کے کفار نے بھی مسلمانوں کے بارے میں اپنا رکھا ہے اللہ کا احشان ہے ان کان من المسدین بے شک وہ فساد اور خراب ڈالنے والوں میں سے وہ اور ہم چاہتے تھے ان منا الینا یہ کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں پر فی اللہ جو کمزور پڑے ہوئے تھے زمین میں یہ کہ ہم ان کو کربے امام پشوا سردار اور یہ کہ ہم ان کو یہ کہ ہم ان کو مضبوط ٹھکانا دے زمین میں اس لیے کہ وہ غلام لوگ تھے بن اسرائیل و نوری فرآن و حمان اور یہ کہ ہم دیکھائے فرعون اور ہمان کو حمان فرعون کا مشیر خاص وہ اور ان کے لشکروں کو منہ ناکامی حضر وہ چیزیں جس سے وہ خطرہ محسوس کیا کرتے تھے یعنی جس خطرے کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزارہ بچوں کو ذبح کر ڈالا ہم نے چاہا کہ وہی خطرہ ان کے سامنے آئے فرعون نے امکانی کوشش کرنے کی اور پورے زور خرچ کر لی کہ کسی طرح اس اسرائیلی بچے سے معمول ہو جائیں جس کے ہاتھ پر اس کی تباہی مقدر تھی لیکن تقدیر الہی کہاں والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیر اس کو اسی کے گود میں اسی کی بستر پر اسی کے محل میں اس شاہانہ انداز سے اس کا پرورش کرا، کرایا اور دکھایا گیا فرعون کو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو کہتا ہے دربہ دشمن خانہ بد ہی کہ فرعون ہیلے کر رہا ہے اللہ کے راستے اور اللہ کے فیصلوں کے رکنے کے لیے لیکن یہ دکھ چکا ہے کہ وہ دشمن اس کے گھر کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے موسا اور ہم نے وہی کی علیہ سلاۃ والسلام کے بندہ کے دور انرد یہی ہے یہ کہ اس کو دودھ پلا دے فیض کو ڈر ہو اس کے بارے سال سو ڈال دے اس کو دریا میں ولاقی اور ڈری نہیں والنی اور غمگین نہ ہو ان نار کے بے شک ہم اس کو پہنچائیں گے آپ کی طرف وجا عل من المسدین اور ہم کریں گے اس کو رسولوں میں سے فلطفت ہو عالف عالفرعونا اس کا پورا تفصیل تیر ہو گزرا ہے اس لیے کہ اس وقت ہر طرف یہی آہ و بکا دی کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فرحان کے فوجی پکڑ کر کے جہاں سے مار دیتے ہیں تو اللہ نے ہر مثال علیہ السلام واردہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بھی میں اس کو دودھ پلاتے رہوں گی جو ہی خطرہ محسوس ہوگا میں اس بچے کو سندوک میں ڈال کر کے دریا بدل کر دوں گی بجائے اس کے کہ میرے سامنے اس کو مار دیا جائے یہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور ساتھ یہ بھی بات ڈال دی کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میرے اس بچے کو مجھ سے پھر دوبارہ ملا دے آلو فرعون. اب وہی بات ہوئی جب ہر کے والدہ نے خوف مخصوص کیا تو بچے کو سندوکشی میں ڈال ڈال کر کے دریاں میں ڈال دیا اب اس دریاں سے اگے ایک بڑا نہر فرعون نے اپنے ایک محل کی طرف نکالا تھا جس میں وہ آ کر کے ٹھیلا کرتے تھے اور اپنے شام منایا کرتے تھے تو وہ اپنے بیگمات کے ساتھ وہاں پہ تھے اب وہ کیا ان کے بیگم نے کہ بھائی وہاں ایک خلاف معمول چیز ان کی طرف سے جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دماغ میں یہ بات دی کہ وہ اپنے جوانوں کو بتائیں اپنے فوج کو بتائیں کہ وہ اس دوسرے کو پکڑیں جب انہوں نے پکڑا اور کھولا کیا تو اس کے اندر حضرت مسالے علیہ و سلام موجود تھے ایک بچے کی صورت میں کے ہاں اپنے کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کے آہریہ جن کا نام حضرت آزیہ ہے انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھائی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ کو یہاں بیان فرماتا ہے کہ فن پا تو ہو آگو پھر اونا سو اٹھا لیا اس کو پھر کے گھر والوں نے یقون اللہ عدوم و حسنا تاکہ ان کا دشمن اور جو ان کو غم میں ڈالنے والا ہے وہ ان کے یہاں آ جائیں حمان ج بے شن اور حمان اور ان کے لشکر و نواترین وہی تے خطا کار ہو وقاعدہ چمرا تو پھر اور کہا پھر اون کی بیوی نے ولد. یہ تو آنکھوں کے ٹنڈک ہے میرے اور تیرے لیے لہ تب اس کو مارنا نہیں کچھ بعد نہیں کہ یہ ہمارا کام آئے اور نہ تخل یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں وہ ہم لوم اور ان کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی کہ جس سے یہ اپنی خوشحالی کی امیدیں اور آس لگائے بیٹے ہیں اسی کے ہاتھ سے ان کے یہ مصنوعی خدائی اپنے انجام کو پہنچے گی اب یہ ہے کہ کسی کو بیٹا لے پالک بیٹا بنایا جا سکتا ہے شریع نقطۂ نظر سے یا نہیں تو اسلامی نقطہ نظر سے کسی کو لئے پالک بیٹا بنانا یا بیٹی بنانا منہ بولا بیٹا بنانا منہ بولا بنانا منہ بولی بیٹی بنانا منہ بہن بنانا یہ شری نقطہ نظر سے درست نہیں ہے کہ اس طرح سے اس سے پھر بے تکلف ہی اختیار کی جائے جس طرح کے ایک سکے بیٹے یا سکی بیٹی سے اختیار کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے وہ اصب میں منہ سفارغ اور صبح کے موسلم علیہ السلام کے مانے کہ اس کے دل بے قرار تھا ان قادت لطفی بھی غریب تھا کہ وہ اپنے اس بے قراری کو ظاہر کر لیتی اللہ فرمات على بندہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ من ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے وقارت ہی اور اس نے کہا علیہ السلام کی بہن سے کسی ہی کی پیچھے جا اس کے فبر بھی ہی انجن پھر وہ دیکھتی رہے اس کو اجنبی بن کر وہ ہم نئے اور ان کو اس کی خبر نہیں تھی وہ حرمر اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو من قبل پہلے سے یعنی ہم نے ممنوع قرار دیا تھا علیہ السلام پر کہ وہ کسی دائی کے دودھ کو نہیں پیے گا یہی ہوا کہ جب فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا کر کے فروغان کے محال میں رکھا چھوٹا بچہ تھا اس کے لیے دودھ کا بندوبست کرا اور کرایا گیا تو وہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا اب حضرت علیہ کے دہن اجنبی بن کر وہاں داخل ہوئی فقانت پس وہ کہنے لگی حل عدال کو مل کہ میں بتلاؤں تم کو ایک گھر والے یا فلون ہوں جو اس کو پالے لکم تمہارے لیے وہ نہ سہون اور وہ اس کے لیے خیر بھی ہو اس کا بھلا جانے والے بھی ہو یعنی بیار بڑے پیار اور شفقت سے صرف ایک مزدور کی طرح نہیں بلکہ بڑے خیر خواہی سے اس کا خیال بھی رکھیں تو انہوں نے کہا جی کہ بھئی ہمیں اسی کی تلاش ہے تو اللہ فرماتے امی اس طرح سے ہم نے پھر اس کو اٹھا دیا اس کی ماں کے طرف کہ تقرر تاکہ ڈنڈی رہے اس کے آنکھیں والا تخذنا اور غمگین نہ ہو والے تعلم تاکہ وہ اس کو معلوم ہو جائے النواب اللہ کے اللہ کے وعدے سچے ہیں ولاقہ نہ اکثر ہم نیا لیکن لوگوں میں سے بہت سارے ہیں وہ جو اللہ کے وعدوں کو جانتے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدوں کو کس طرح سے پورا کرتا ہے حیرت انگیز طریقے سے یہ ساری حقیقت حضرت موسلاسلام کے والدہ کے آنکھوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس بچے کو اس کے سپرد کر دیا بلکہ ان کو اپنے محل میں بلا کر ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا تنخواہ مقرر کر دی اور اس کے لیے ملازم مقرر کر دیے اس لیے کہ بے آپ ہمارے اس ہونہار بچے کا خیال رکھیں اس کو دودھ پلائیں آپ کے سارے ضرورتوں کو ہم پورا کریں گے تو وہ بچے کو اپنا پار رہی ہے اپنے آنکھیں ٹنڈی ہے دشمن کے خوف سے بے فکر ہو گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تنخواہ کا بند بزدی کر دیا رزینی کا بند بزدی کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت ہے وہ جس کو جہاں چاہے وہاں اس کو پالتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم شد اور حکم کا نجل محسن بی سے بار سورہ قصص کی یہ دوسرا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چودہ سے لے کر آیت نمبر بائیس تک کے آیتوں مشتمل ہے اس رکو میں حرت مثال سلاط و سلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس بندے نے اس پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو وقت کے لوگوں تک پہنچایا اور اللہ تبارک و وطالعہ نے ان کو کتنا بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ وہ تمام تر خطرات سے صرف نظر کرتے ہوئے ہر حال میں انصاف اور عدل پر قائم رہے حضرت موسال علیہ و سلام جب اپنے جوانی کی عمر کو پہنچے تو بن اسرائیل کے اوپر مظالم ہوتے ہوئے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے بڑی قریب سے ایک مرتبہ آپ بازار میں سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ آپ کے قوم کے ایک شخص یعنی ایک اسرائیلی پر کی قوم کا ایک شخص یعنی قبطی ظلم کر رہا تھا تو اس نے حرد مثال علیہ و سلام کو جب دیکھا بڑے بازار میں تو حرد مصالح علیہ و سلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا حرد مصالح علیہ و جب اس کے مدد کے لیے پہنچے تو اس نے تعلیم اس قبطی کو ایک گھونسا مارا ایک تپڑ مارا اور اس کو اس سے چڑھا لیا لیکن وہ تپڑ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور وہ شخص مر گیا ہر تماعد سرات و اپنے اس عمل پہ نادم ہوئے اللہ سے توبہ کی, کی پروتھ کر میرا ارادہ تو اس عمل کے کرنے کا نہیں تھا یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس کے ذریعے اس نے مجھے پسلانے کی کوشش کی پروردگار میں تجھ سے اپنے اس عمل کے معافی چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مس علاط وسلام کو معاف فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو میں اپنے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ مسئلہ کیا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ورما اور جب بلغا پہنچا وہ اشدھ ہو اپنے جوانی کو وسطی اور سنبھل گیا یعنی پوری میچورٹی ان میں آئی آتینا ہو حکم و علم ہم نے دی ان کو دانائی اور سمجھ اور غزہ لیکن اور ایسے ہی ہم بدلا دیتے ہیں نیکی والوں کو کہ ہم ان کو ہر معاملے میں بصیرت عطا فرماتے ہیں حضرت مثال سلاۃ وسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی اور وہ داخل ہوا شہر میں علا حین غفلت من اہل جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ فوجد پھر پائے اس میں رجلین دو مرد یکلانے آپس میں لڑتے ہوئے من ہی کہ یہ ایک اس کے قبیلے کے لوگوں میں سے ہے وہ خاضہ من ادوبی ہی اور یہ اس کے دشمنوں کے قبیلے میں سے فرستاغازی بس فریاد کی اس نے من ہی جو اس کے قبیلے کا تھا شہذر مین ادوبی جو اس کے دشمنوں کی قبیلے میں سے تھا فوقا ضہو موسا پھر مکمل موسا علیہ السلام نے فقا علیہ پھر اس کا تا... کام تمام کر دیا یعنی وہ مر گیا موس علیہ السلام فرمایا یہ تو ایک شیطان جیسا عمل ہوا ان نہ بے شک وہ دشمن ہے سریح بہ والا حضرت ظلم تو نفسی بے شک میں نے اپنے جان کی برائی کی میں نے اپنا نقصان کیا فخر لی سو کو اللہ فرماتے فغفر لگو پھر ہم نے بخش یہ گناہ کے زمرے میں اس لیے نہیں آتا کہ مسعل علیہ تو سلام نے تعدیب اس کو مارا تھا مارنے کا نیت نہیں تھا غلطی سے یہ سب کچھ ہوا اور غلطی سے سرد ہونے والے کام کو گناہ نہیں کہا جا سکتا بے شک وہی بخش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے رب بما جیسا کہ علام تالیہ تو نے احسان کر دیا مجھ پر اب آئندہ کے لیے فلاً اکو وہی رلی میں کبھی بھی نہ ہوں گا مددگار گناہ کا یعنی آپ نے جیسے اپنے فضل سے مجھ کو عزت راحت قوت عطا فرمائی اور میرے تقصیرات کو معاف کیا اس کا شکریہ یہ ہے کہ میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا شاید اس فریادی اسرائیلی کی بھی کچھ کمزوری ہوئی ہوگی مجرم اسے کہا ہو یا مجرمین زمرات کو فار اور ظالم لوگ مراد ہو یعنی تیری دی ہوئی قوتوں کو آئندہ بھی کبھی ان کے حمایت اور آنت پر خرچ نہیں کروں گا یا مجرمین زمرات شاطین ہو یعنی شاطین کے مشن میں ان کا مددگار کبھی نہیں ہوں گا کہ وہ وصف انداز کر کے مجھ سے ایسا کام کرائیں جس پر بات کو پشتانا پڑے اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ ایک اور مرتبہ مدینہ کہ صبح کو اٹھے وہ شہر میں خواہ ڈرتے ہوئے یا ترقب انتظار کرتے ہوئے اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ فرعون کے دربار میں پہنچ چکا اور وہ تفسیش میں لگا ہوا تھا کہ آخر میرے قبیلے کے اس فرد کو مارا کس نے اس لیے سلاد و سلام اسرائیلی کو جڑاتے ہوئے یہ واقعہ جب رونما ہوا تو اس وقت وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا وہ اس اسرائیلی کے اور یا اس خسکے کے جو مر گیا تھا لوگ دوپہر کے وقت راحتوں میں مصروف تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسی بھیڑ تو نہیں تھی بازاروں میں شہروں میں جیسے کہ اس دور میں ہوتا ہے کم کم لوگ ہوتے تھے اور وہ بھی اس وقت اپنے قیلولے میں مصروف تھے اس لیے کسی کو اس عمل کے بارے پتہ نہیں تھا وہ اسرائیلی حضرت موسا یا پھر اس شخص کے جو فوت ہوا لیکن اس معاملے, یہ معاملہ چونکہ شاہی دربار میں پہنچ چکا تھا اور وہ لوگ تخریف میں لگے ہوئے تھے اس لیے ہر دن علیہ سلاۃ سلام انتظار کر رہا تھا کہ وہ کیا کچھ فیصلہ ظاہر کرے گا اب فائدی پسنا گاہ وہ شخص استن فرحو بل جس نے مدد مانگی تھی ان سے کل تشریح ہو وہ آج پھر اسے فریاد کے لیے پکار رہا ہے قال موسا مصالیہ صلاحت والسلام نے اسے کہا امن کا لغبی بہشت تو بے راروی کے شکار ہے بڑا سری یعنی روز ظالموں سے ارجتا ہے اور مجھ کو لڑواتا رہتا ہے تو یقینا تو بہت بڑی غلطی پہ ہے حضرت مسایہ سلاۃ والسلام نے دور سے دیکھتے ہی یہ باتیں اس کے آواز دینے پہ کہی اور پھر مساسلسلام آگے بڑھے تاکہ اس کو چھڑائے فلم اور موسا علیہ السلام نے چاہا شبھی ہاتھ ڈال دے اس پر وہ ادب اللہ وہ جو ان دونوں کا دشمنتا یعنی یہ شخص بھی اتفاق میں جس کے ساتھ یہ اسرائیل رہا تھا یہ بھی خلفی تھا جب موسا علیہ السلام نے اس کے ہاتھ ڈالا تاکہ اس کو چھڑائے تو کالا یہ شخص بولا یا موسا موسا اتورید کیا تو چاہتا ہے یہ کہ مجھ کو مارنے کا ماں ختم تنسل جیسے کہ تو خون کر چکا ہے کل ان ان الارض تو تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو زبردستی کرتا اس ملک میں اور مستحین اور نہیں چاہتا تو کہ تو ہو صلاح کرا دینے والوں میں سے تو حضرت موسان علیہ و سلام نے چوڑانے کی نیت سے دونوں پہ ہاتھ ڈالا تاکہ ایک دوسروں سے علادہ کر دیں ان کو لیکن یہ شخص بات بول پڑا جو کہ اس کو نہیں بولنی چاہیے تھی اور یہ بات جو ہے یہ خبر جو ہے خیر موس علیہ صلاح و کی یہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئی اب فرعون نے اپنے سارے کارندوں کو بلایا مجلس کے اور ان سے مشورہ کیا کہ موس کے ساتھ کیا کیا جائے اس لیے کہ موسا علیہ صلاحت وسلام کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی واضح تھی بآسانی ان پہ ہاتھ ڈالنا اب اتنا ممکن نہیں تھا بغیر کسی وجہ کے تو وہاں مجلس میں یہ مشورہ ہوا کہ موس علیہ سلاۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے اب انہی مجلس والوں میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے ہم موسیٰ علیہ کی ہمدردی حضرت السلام کے ساتھ تھی پہلے اس سے کہ فرعون کے اس حکم اور اس مشاورت پہ عمل درآمد ہو وہ دوڑتا دوڑتا حضرت مسا علیہ السلام والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا موسا میں, میں آپ کے بھلائی چاہتا ہوں خیر خواہ ہوں آپ کا آپ اس طرح کریں کہ یہاں سے نکلنے کا کریں اس لیے کہ فرعون نے تیرے قتل کا ارادہ کر دیا ہے تو اللہ کا شال ہے وجہ اور من اکثر مدینہ اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد اقصا اس کنارے سے اور شہر کے ایک سائڈ پہ فرعون کا محل بھی تھا یہ دوڑتا ہوا کالا کہنے لگا یا موسا موسا دکھ دربار والے مشورے کرتے ہیں بارے تاکہ تجھ کو مار ڈالیں فخرج تو نکل جا اننی من بے بشک میں تمہارا بھلائی جانے والوں میں سے ہوں یعنی خون کی خبر فرعون کو پہنچ گئی وہاں مشورے ہو رہے ہیں کہ غیر قوم کے آدمی کا یہ حوصلہ ہو گیا ہے کہ شاہی قوم کے افراد اور سرکاری ملازموں کو قطر کر ڈالے سپاہی دڑائے گئے کہ مصالح کو گرفتار کر کے لائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کے دل میں ڈال دی کہ وہ یہ خبر فرعون کے اور فرعون کے ارادوں کو حضرت حد علیہ مصالح کو خبر پہنچایا جائے تو جا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شادی ہے فخارا جمین پھر وہ نکلے وہاں سے خواہتے ہوئے یا ترقب راہ دیکھتے ہوئے یعنی دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے رہے کہ رب اے میرے رب من القوم مجھے اس صاف قوم سے نجات عطا فرماتے حضرت مثال علیہ و سلام مصر سے نکل پڑے ہوئے راستے سے واقف تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مدین کی سیدھی سڑک پیڑ دیا جہاں پہنچ کر انہیں اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ایک ایسا ٹکانا میسر آیا کہ جس میں وہ مطمئن زندگی اور پرسکون زندگی گزار سکے حضرت شعب علیہ و سلام کے ہاں رب العالمین رحمان پارے سورائے قصص کے یہ کس روکو ہے یہ رکو آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر 29 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکھی حضرت سلاۃ وسلام کا واقعہ مذکور ہے حضرت میں یہ اطلاع دی ایک فیف دربار مصر میں آپ کے کی قتل کے لیے خوشی ہو رہی ہے لہذا آپ یہاں سے نکل جائیے حضرت مصعل علیہ و کسی پہلے سے پلاننگ کیے ہوئے بغیر مدین کے طرف متوجہ ہوئے اور مدین کے راہ انہوں نے بھی اللہ سے یہ دعا کر کے کہ اللہ تم مجھے سیدھا راستہ بتا دیں اور مجھے ایک ایسے جگہ لے جا کہ جہاں امن ہو سکون ہو اور حفاظت ہو تو اللہ تبارک بطالیہ نے ان کو مدین کے راستے پہ ڈالا مدین میں حضرت شعیب علیہ سلاط والسلام ایک انتہائی مسئلے اور خیر خواہ ہستی موجود تھی اور یہ علاقہ فرعون کی عملداری سے بھی باہر تھا اس لیے فرعون کا پہنچ بھی وہاں تک نہیں تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راستے پہ ڈالا حضرت موسع سلاط والسلام پر یہ دوسری آزمائش تھی پہلے آزمائش تو وہ کہ جب آپ کو پیدا ہونے کے بعد پانی میں ڈالا گیا اور دوسری آزمائش اب آپ کی شعوری دور میں داخل ہونے کے بعد آپ پہ آئی کہ آپ نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے ایک سبتی کو تپڑ مارا جس سے وہ اپنے انجام سے ان ہمکنار ہوا تو اب آپے براہ راست فرعون کی طرف سے خطرات منڈ لگے اور وہ بھی قتل کے روایت میں آتا ہے غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنے چاہیے چاہے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ ظلم سے فساد پیدا ہوتا ہے اور ظلم کے راستے کو روکنا یہ گویا ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم تو صحابہ کلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی ہم مدد کیسے کریں وہ تو پہلے سے ظلم کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو اس لیے کہ ظالم جو دنیا میں ظلم کے انجام سے بے خبر ہے یہ اس کو لے ڈوبے گا اور اس کو اس ظلم کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کی مدد کرنے چاہیے اس طرح سے کہ اس کو ظلم سے اپنے قول کے ذریعے اپنے فعل کے ذریعے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے روک لیا جائے باز آنے کی تلقین اور تاکید کرتی جائے تو حضرت موسال صلاحت والسلام نے یہاں ایک مظلوم کی مدد فرمائی اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آزمائش کا سامان رکھا حضرت مسالیہ علیہ و سلام جب مصر سے مدین کی طرف چل پڑے جب مدین میں پہنچے ایک کن کے پاس تو آپ نے وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دور کری دو خواتین اپنے بھیڑ بکریوں کو روکی ہوئی ہے جو کہ عام طور پہ خلاف ادب بھی ہے کہ خواتین کو پہلے ہی پلانا چاہیے تھا اور ان کو پہلے ہی اجزت دے دینی چاہیے تھی اس لیے کہ وہ کمزور ہے اور پچھلے پیر پر تو حضرت موسا علیہ صلاحت والسلام نے جب ان دو خواتین کو دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں نے اپنے جانوروں کو روکے رکھا ہے اور یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں کیوں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد ضعیف ہے کمزور ہے اور ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلایا کرتے جب تک یہ لوگ فارغ ہو کر کے اپنے جانوروں کو یہاں سے موڑ کر کے لے نہ جائے حضرت مصالح صلاحت واللام نے ان کے ان جانوروں کو پانی پلایا اور پھر دور چلے گئے ایک درف کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ میں تیرے خیر اور تیرے رحمتوں کا مختاج ہوں تو جس طرح سے بھی میرے مدد فرمائیں میں اس کا ضرورت مند ہوں یہ بچیاں خلاف معمول جب جلدی جانوروں کو لے کر اپنے گھر پہ پہنچ گئیں تو حضرت شیب علیہ سلات و نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آج خلاف معمول آپ لوگ جلدی کیوں آئے ہو اس لیے کہ حضرت موسا علیہ سلات و نے ان لوگوں کے کوئیں کے اوپر رکھے ہوئے اس پتھر کو ہٹایا اور جلدی جلدی ان کے لیے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کے سامنے ڈال کر کے یہ جلدی فارغ ہو گئی تو انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ وہاں ایک اجنبی جوان تھا اس نے ہمارے جانوروں کے لیے پانی نکالا ہم پہ احسان کیا اس سے پہلے کہیں حضرت شیب علیہ سلاد سلام نے اپنے بچیوں کے سامنے کسی ایماندار اور جانبدار ملازم کا تذکرہ کیا ہوگا تو ایک بچی کہنی لگی کیا کہ باجان اگر آپ نے کسی کو ملازم ہی رکھنا ہے تو آپ انہی کو رکھ لیں اس لیے کہ وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے طاقت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا گیا کہ وہاں کے جو لوگ تھے بدقباش قسم کے وہ ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلانے سے پہلے پہلے اس کنویں کے اوپر ڈکن رکھ لیتے تھے ایک بڑے بھاری پتھر رکھتے تھے انہوں نے ہنس معمول جب اس پتھر کو رکھا اور چلیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو اٹھا کر جس سے ان بچوں کو حضرت حرت موسلا کی طاقت کا پتہ چلا اور پھر جب وہ ایک بچی موسیٰ علیہ کو بلانے کے لیے گئی تو موسع علیہ و سلام نے فرمایا کہ بھائی میں آگے آگے جاؤں گا آپ پیچھے سے مجھے بتاتے رہنا کہ میں نے کہاں دائیں موڑنا ہے کہاں بائیں موڑنا ہے کہاں سیدھا چلنا ہے آگے آپ ہی نہیں جانا تاکہ کہیں میرے نظر آپ کے نہ پڑ جائے تو ان دو باتوں سے ان بچیوں نے اندازہ لگا لیا کہ حضرت موس علیہ صلاحت وسلام طاقتور بھی ہے اور دھیانتدار بھی ہے اس لیے انہوں نے سفارش کی کہ انہی کو ملازم رکھ لیا جائے حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضرت موس علیہ صلاحت وسلام کو پیشکش کی کہ بھئی اگر آپ میرے ہاں رہیں گے آٹھ سے دس سال تو آپ رہ سکتے ہو اور میں اپنے ان دو بچیوں میں سے کسی ایک کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا اب حضرت مثلیہ السلام تو السلام کے حاجت منتے ضرورت منتے تھے امن کے متلاشی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آٹھ سال تک تو گارنٹی ہے لیکن دس سال یعنی دو, دو سال جو مزید ہے یہ میرے اختیار پہ مقوف ہوں گے اگر میں نے چاہا تو مزید دس سال بھی گزار دوں گا لیکن اگر نہ چاہا تو یہ آٹھ سال تو میں نے ہر حال میں آپ کے پاس گزار دینے ہیں یہ آپ سے وعدہ ہے حضرت شیب علیہ صلاحت واللام نے اپنے ایک بیٹی کا نکاح حضرت مسعلا سے کیا یہ پورا, پورا تفصیل اس رکو میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے چنانچہ اللہ کا اشار ہے ولمما تو اور جب متوجہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تلقا طرف مدینہ مدین کے کالا تو کہنے لگے یعنی دعا کرنے لگے ربی کی امید ہے کہ, میرے رب دینی کہ مجھے رہ جائے سیدھے راستے پر ولمّا ورد مدین اور جب پہنچا مدین کے پانی پر وجل علیہ من الناس پایا وہاں پر ایک جماعت لوگوں کی یسکون کے وہ پانی پلاتے ہیں بوائی اور پایا من مندون ان سے دور دو عورتوں کو تزودان جو اپنے بکریوں کو روکی ہوئی تھی تو قال حضرت مسئلہ السلام نے فرمایا ختم ہو تمہارا کیا حال ہے یا یہ تمہارا کیا معاملہ ہے اعلیٰ وہ دونوں بولنے لگی لانستی ہم نہیں پلاتی جب تک کے پانی نہیں پلاتے یہ چربہ ہے اور لوٹ نہیں جاتے وہ ابو نشن کبیر اور ہمارا بارد بوڑا ہے بڑے عمر کے تو حضرت مسالۂ علیہ و سلام نے بات میں آتا ہے کے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ میں آپ بچے جانوروں کو کیوں چراتی ہوں کیا آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے اگر کوئی مرد ہوتا تو اس کو اس مشقت اور اس قف کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو ان بچیوں نے ساتھ ہی اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ ہمارے والد اصل میں بڑے عمر کے ہیں اور بوڑھے ہیں مفسرین نے یہاں یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ ضرورت کے وقت کوئی غیر محرم شخص کسی غیر محرم عورت سے بات کر سکتے ہیں لیکن ضرورت کی وقت جیسے کہ حضرت موس علیہ الصلاۃ السلام نے ان بچوں سے پوچھا فسقا پھر اس نے پانی پلایا ان کے جانوروں کو سمت بل بلی پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کے طرف سائے کے طرف فقال کہنے لگے رب اے میرے انی بے میں لما اس کے طرف انزل تلیہ تو اتارے میرے طرف من خیرن اچھی چیزوں میں سے فقیر میں مختارج ہوں انہیں یعنی اللہ کسی عمل کے اجرت مخلوق سے نہیں چاہتا البتہ تیرے طرف سے ہمہ وقت حضرت شاہ وج اللہ محدث رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ عورتوں نے پہچانا کہ چاؤں پکڑتا ہے مسافر ہے دور سے آیا ہوا ہے تکہ ہوا بھوکا ہے تو جا کر اپنے والد سے کہا کہ وہ جو حضرت شاہب اللہۃسلام مشہور کے نمبر ہے اور ان سے یہ سارے حالات بہن کی کہ بھی ایسے ایک مسافر نوجوان قہمت دار امانت دار اور طاقتر اس پانی کے گارڈ میں موجود ہے اخدا پر آئی ان میں سے ایک تمشی چڑھتی ہوئی شرط سے حیا سے داری سے عادت کینے لگی ان نے یہ میرا والد آپ کو بلاتا ہے یہ جزیا کا تاکہ بدلے میرے تجھ کو اجرا اجر ما اس کا سفا تلانا جو پانی پلایا تو ہمارے جانوروں کو فلموں جب وہ پہنچے ان کے پاس اور بیان کیا ان سے سارے حالات حضرت السلام جب حضرت شیب علیہ السلام کے پہنچے تو اپنے بارے میں سارے حالات ان کے سامنے بیان کیے سارے حالات سننے کے بعد حضرت شیب علیہ السلام نے فرمایا تخف در یہ نہیں نجوت من القوم تو بج آیا ہے موسا علیہ سلاۃسلام نے حضرت شیب علیہ السلام کو اپنے ساری سرگزش سنائی تو انہوں نے تسلی دی اور فرمایا کہ اب تو اس ظالم قوم کے پنجے سے بچ نکلا انشاءاللہ اللہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے مدین فرعون کے حدود سلطنت سے باہر تھا اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیب علیہ سلاۃ والسلام نے پیشکش کی قالت فرمانے لگے قالت کہنے لگی ان بچیوں میں سے انہوں نے سفارش کی پہلے اپنے والد سے عالد اہداحما کہ بے شک بہتر جس کو تو نو کر رکھنا چاہے القدیج المین جو طاقتور ہو اور امانتہ ہو یعنی موسا میں دونوں باتیں موجود ہیں زور دے کر ڈول نکالتے وقت یا مجمع کو ہٹاتے وقت اور امانت دار سمجھا تمام اور ہر طرح کے لالچ سے بے فکر ہو کر کہ انہوں نے جب پانی پہلایا تو ضرورت مند تھے کان ہی کے ٹھکانے کے لیکن انہوں نے بچیوں سے ایسی کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے حضرت شعیب الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی اریدو بے شک میں چاہتا ہوں ان ان کے حق احتمن تیار کہ بیا دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے اعلی اشیات پر کہ تم میرے ہاں اجرت اختیار کرے میرے ہاں ملازمت اختیار کرے سمانیہ حجج آٹھ برس تک انت آشرم پھر اگر تو نے پورا ہی کر دیے دس تو یہ تیرے طرف سے ہوگا یعنی یہ تیرے مہربانی ہوگی اگر تو بجائے آٹھ کے دس سال پورا کرے ماں ارد اور میں نہیں چاہتا پر اشوک کا یہ جی کہ میں تجھ کو تکلیف میں ڈالوں یعنی مرضی تیری ہے میں اپنے اس فیصلے کو آپ مسلط نہیں کرنا چاہتا ستھی دنیا ان شاء اللہ تو پائے گا مش اگر اللہ نے چاہا صالح لوگوں میں سے نئے بختوں میں سے یعنی کوئی سخت خدمت تم سے نہ لوں گا تم کو میرے پاس رہ کر انشاءاللہ خود تجربہ ہو جائے گا کہ میں برے طبیعت کا آدمی نہیں بلکہ خدا کے فضل سے نیک ہوں میرے صحبت میں تم گھبراؤ گے نہیں بلکہ مناسب, مناسب طبیعت کی وجہ سے حاصل کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور آپ کے درمیان ائی عمل اجلین جون سے مدت میں نے پوری کی ان دونوں مدتوں میں سے یعنی آٹھ اور دس سال میں سے فلاح سمجھ کر پھر جاتی نہیں ہوگی اللہ ما نقول وکیل <وَكِيل> اور اللہ پر بروسہ ہے اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں یعنی مجھے اختیار ہوگا کہ آٹھ برس رہوں یا دس برس بہرحال جو معاہدہ ہو چکا اللہ کے بروسے پر مجھے منظور ہے اللہ کو گواہ بنا کر معاملہ ختم کرتا ہوں حادث میں آتا ہے کہ حضرت مسالۂ نے بڑی مدت یعنی دس برس پوری کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ ادب کا تقاضا اور رسخ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دس سال گزار دیں تو حضرت موسلا والسلام نے دس سال ہی گزار دیے اس لیے کہ دس سال حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام کی خواہش تھی اور آٹھ سال تو آپس میں طے معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدد گزاری اور اس مدد میں وہ حضرت شیب علیہ السلام کی بکریاں چرائے کرتے دیتے اس لیے کہ اس دور میں بکریوں کا چرانا یہی لوگوں کا بہترین کا عربہ تھا وآخر دعوانا علیہ السلام رب العالمین اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لال نمبر انتیس سے لے کر آیت نمبر ترتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں کہ حضرت مثال سلاۃ و سلام کے کسی کی بری تفصیل اللہ تبارک و طالان وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ حضرت سلاۃ والسلام نے حضرت شیب علیہ و کے ہاں جب وہ معینہ مدت ملازمت کی پوری کر دی جو آٹھ سال لازمی اور دو سال اختیاری تھے تو حضرت مثال علیہ و سلام یہ مدت پورا کر کے پھر مدین سے مصر کے طرف واپس لوٹے اور لوٹے بھی ایک ایسے راستے پر سے کہ جو راستہ غیر مشہور اور غیر معروف تھا اس لیے کہ اگر آپ مشہور راستے سے آتے تو یقیناً راستے میں افراد ملتے اور غیر ممکن تھا کہ وہ لوگ جاسوسی کا کام کر کے فرعون کو حضرت ایک علیہ صلاحت السلام کے عمد کا اطلاع کر دیں اور فرعون آپ کو اور آپ کے اہلیہ محترمہ کو تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیں اس لیے حضرت مو صلاۃ کوئی طور کے راستے سے ہوتے ہوئے مصر کی طرف آ رہے تھے تو یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوں میں بیان فرمایا ہے سلام مدت سارا بھی لے چر چلا اپنے گھر والوں کو آنسا تو دیکھا مین جانے بھی طرف سے ایک آگ کالنے لگے آہل ہی اپنے گھر والوں سے کی بیٹی مکسو تم تیرو انی آنستو نارن بے شک میں نے دیکھی آگ لال لی آتے خبر شاید لے کے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر او جذباتی میننار یا آگ کا کوئی انگارہ لال نکم تسلوم تاکہ تم اس سے چینکو اسے سے تپش حاصل کرو اسے گرم ہو جاؤ سلم پھر جب پہنچا اس آگ کے پاس نو دیا تو آواز آئی من الواد میدان کے دائیں کنارے سے فل بخاتل مبارکت برکت والے تختم ہے منا ایک درخت سے اے موسیٰ کہ اے موسیٰ انی ان اللہ حضرت موسا سلاۃ السلام پر یہاں سے بہ کا سلسلہ شروع ہوا وہ انف آسات اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی فلنگ مارو آہا پھر جب دیکھا اس کو تحت تو وہ ہل رہا تھا کہ انہ جانن جیسے شام کا بچہ ول متبرن تو آپ الٹا کرے منہ موڑ کر ولم لمع اور نہ دیکھا پیچھے دے دیکھ کر اللہ نے فرمایا موسا اقبل آ ولا تخف اور ڈر نہیں نہیں من الامنین شک تو, تو وہ ہے کہ جس سے خطرات سے امن دیا گیا ہے سورہ سرح میں اس کی پوری تفصیل ہو گزری ہے کہ حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسا دل کبھی کا اے موسا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا کہ عصائی یہ آسائی یہ میری لاٹھی ہے اتبک کا وہ علیہ اللہ علی غن کہ اس کے ذریعے میں ٹیک بھی حاصل کرتا ہوں بیٹھتے وقت چلتے وقت اور اس کے ذریعے میں اپنے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جاڑتا ہوں تو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے اس لاٹھی کو اس پینکیے جب حضرت مسا علیہ السلام نے سامنے پھینکی وہ لاٹھی رکھ دی تو وہ شام کا بچہ دکھائی دینے لگا ہم ڈر گئے کہ بھئی یہ تو سام بن گیا اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈریے نہیں اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی پیغمبر شام سے ڈرا تو بھئی پیغمبر ان تمام صفات سے متصف ہوتے ہیں جو کسی نارمل انسان کے ہوتے ہیں اور ظاہری طور پہ کسی خطرناک چیز سے دخنا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے احساس ہے کہ اللہ نے دوسرا حکم دیا اسلوکی جیوک ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تخرج بائی با وہ نکل آیا سفید ہو کر من غیر سو ان بغیر کسی برائی سے یعنی ہاتھ سفید نکلا اور یہ سفیدی کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ ایک موصرا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وزمم الیک جناحك اور ملال اپنے طرف اپنے بازو من الرحب ڈر کے وجہ سے رضا نے کا برہانا نے سو یہ ہیں دو دلیلیں من ربک تیرے رب کے طرف سے ال فرعون فرعون کے طرف و ملائیہی اور اس کے سرداروں کے طرف ان هم کان قوم فاسقین وہ تھے بڑے نافرمان لوگ فوات میں اتا ہے کہ حضرت مسا علیہ سلاۃ والسلام نے جب اپنے ہاتھ کو اپنے گربان یعنی بغل میں رکھا اور پھر جب باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا تو حضرت موسی علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے پہلو سے اپنے اس بازو کو دور ہٹا کے رکھا خوفزدہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے موسا اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا دے ڈر نہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مصع علیہ و سلام کو جب یہ دو مجزے عطا فرمائے اور فرعون کے طرف جا کر کے تبلیغ کرنے کی حکم دی تو خان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ردی دی ہے رب انی قتلت نے نفسا شک میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جان کاف مجھے ڈر ہے یہ کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کرتے یعنی پہنچتے ہی قتل کر دیا تو آپ کے دعوت کیسے پہنچاؤں گا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مصعل صلاحۃ السلام کے اس بات کو سنا اور ساتھ ہی حضرت مصعل صلاحت السلام کے اس خواہش کو بھی جس کا اظہار اللہ نے آنے والے آیت میں کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ عقیق ہارون اور میرا بھئی حضرت ہارون وہ افسنیسان وہ زیادہ ہے مجھ سے فصیح السان یعنی اس کے اندازی گفتگو مجھ سے زیادہ نرم ہے اور اس کے انداز گفتگو مجھ سے زیادہ شیرین ہے اور زیادہ بہتر ہے اس کو بیچ دے میرے ساتھ رد مددگار کے طور پر یو ہونی تاکہ وہ میرے تصدیق کریں ان میں اخاف و اینوں بے شک مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میرا تقسیب نہ کر دے یعنی کوئی تصدیق و کو تائید کرنے والا ساتھ ہو تو فطرتن دل مضبوط اور کبھی رہتا ہے اور ان کے جٹلانے پر اگر بانس اور مناظرے کی نوبت بھی آ تو میرے زبان کے لکنت سے ممکن ہے کہ بولنے میں رکاوٹ پیدا ہو اس وقت ہارون الصلاۃ السلام کی رفاقت میرے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی کیونکہ ان کی زبان زیادہ صاف اور تیز ہے قال اللہ نے فرمایا سنا شدھ و کا بھی ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے لَكُمَا سُلطانًا اور دیں گے تم دونوں کو غلبہ فلاں سلونا پہنچ سکیں گے تم تک بھی نہ ہمارے نشانیوں سے ان تما تباہ کمل تم اور جو تمہارے پیروکار ہوں گے وہی غالب آئیں گے یعنی دونوں درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور فرمائی حضرت ہارون علیہ صلاحت و سلام قوت بازو رہیں گے اور پھر کو تم پر کچھ دسترس نہ ہوگی ہمارے نشانیوں کی برکت سے تم اور تمہارے ساتھی غالب اور منصور رہیں گے فلما یا امو بھی آیات نہ پھر جب پہنچا موسال سلاۃ وسلام ہماری طرف سے نشانیاں لے کر بی جو بڑی واضح تھی قالو کہا انہوں نے محض اللہ اور کچھ نہیں یہ مگر یہ جادو ہے اپنے طرف سے بنایا ہوا سمے نہ بحاظ آباہنا اور ہم نے سنا نہیں یہ باتیں اپنے اگلے باپ دادوں میں جو پہلے ہو گزرے ہیں انہیں موچزاد دے کر کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور جو باتیں خدا کی طرف منسوخ کر کے کہتا ہے وہ بھی جادو کی باتیں ہیں کہ خود تصنیف کر کے ہمارے پاس لے آیا ہے اور دعویٰ کرنے لگا ہے کہ بھیا اللہ نے مجھ مجھے وحی نازل کی حقیقت میں وحی اب وغیرہ کچھ نہیں یہ مہذا ہرانہ تخیل اور اختلاح ہے اور ساتھی ہی بھی کہا کہ یہ جو باتیں کرتا ہے مثلا ایک اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور ایک وقت سب کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا پھر حساب اور کتاب ہوگا اور مجھ کو اس نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں ہم نے اپنے اگلے بزرگوں میں نہیں کہ سنی وقال موسا اور موسا علیہ السلام نے فرمایا رب, بی و میرے رب خوب جانتا ہے بمن جا ابل ہدا جو کوئی لایا ہدایت کے بعد میں نے ہندی ہی اس کے پاس سے اور من ومن پکون بطار اور اس بات کو بھی وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو ملے گا آخرت خر ان غالم بے شک وہ کامیابی سے انکنار نہیں ہونے دیتا ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور اسی کے پاس سے ریپ لایا ہوں اس لیے انجام میرا ہی بہتر ہوگا جو لوگ اللہ کی کلی نشانیوں کو دے کر اور دلائل کی صداقت سن کر نا سے حق کو جٹلاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے انجام کار ان کی ذلت اور ناکامی ہوگی اور سچوں کی کامیابی اور کامرانی ہوگی وکال فراؤن اور کہاں نے اے میرے دربار والوں مجھ کو معلوم نہیں تمہاری لیے من میرے سوا کوئی اور معول یعنی میں ہی خدا ہوں فا او قدلی یا حمان سو آگ دے اے حمان حالت مٹی کے گارے پر سجال لی زرخن پھر بنا میرے لیے ایک محل لال لی الہ الہ الہ موسیٰ تاکہ میں جان کر دیکھوں گا علیہ السلام کے ابکوں وہی میل عزل کاظبین اور بے شک میرا خیال ہے اس کے بارے میں کہ وہ جوٹ کہتا سامان فیرعن کا وزیر تعمیرات تھا اور یہ بھی اس اجلاس میں موجود تھا کہ جس اجلاس میں حضرت موس علیہ سلاد کے پیغمبرانہ شان کے بارے میں بانس اور مباحثہ چل رہا تھا تو فرعون نے اپنے انداز میں اپنے اس وزیر تعمیرات سے کہا کہ بے مٹی پر آگ جلا دو یعنی اینٹی بنا دو اور پھر ان اینٹوں سے ایک اونچی محل تعمیر کر دو تاکہ اس محل پہ چڑھ کر میں آسمانوں پر الہی موسا کو دیکھ لوں لیکن مجھے یقین ہے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ موسا جو کچھ کہتا ہے وہ غلط ہے کوئی خدا نہیں اس لیے کہ میں ہی تم سبوں کا معبود ہوں میں ہی تم سبوں کا رب ہوں بس اور اس نے تکبر کیا ہوا اس نے وہ ہوں اور اس کے لشکر میں, فی میں بغیر الحق نہ حق نہ وہ سمجھے انہم الینا لا جاؤں ایک وہ ہمارے طرح پھیر کے نہ آئیں گے اللہ کا اشارے فض نہ ہوں پھر ہم نے پکڑا اس کو وہ جنوب اور اس کے لشکر کو فن ابس نہ ہوں پھر ہم نے ان کو دیمارا در دریا میں فنظر پس دیکھو کہ فکانا کے الظالمین کیسا ہوا انجام کا. یعنی انجام سے بالکل غافل ہو کر وہ لوگ زمین میں جو تکبر کرنے لگے تھے تو ظلم کے بٹھے جن لوگوں نے کھول رکھے تھے بالآخر وہ اپنے اس ظلم کے انجام سے ہمکنار کر دی گئے وہ ہم اور کیا ہم نے ان کو پیشوا یہ ال علنار کے وہ لوگوں کو بلائیں دوزخ کی طرف وہی عمل قیامت علیہ سرون اور قیامت کے دن ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی فی دنیا دانت اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان کے اس دنیا میں بھی دانت وہی عمل قیامتی اور قیامت کے دن بھی خمن خم مقبوحین ہوں گے وہ ان لوگوں میں سے کہ جو بالکل نہ کٹے ہوئے ہوں گے یعنی دنیا میں جیسے ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکا آخرت میں بھی ان کی مدد نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی یہ اپنے اسی برے انجام سے ہمکنار ہوں گے کہ جس برے انجام سے بے یار اور مددگاری کے عالم میں یہ لوگ دنیا کے اندر ہمکینار ہو گئے ہیں تو دنیا میں بھی ناک کٹ گئی کہ دنیا میں تو ان کی انہوں نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے تھے اور ان کے وہ دعوت دعوے سارے کے سارے رہگانے چلے گئے اسی طریقے سے آخرت میں بھی ان کی جو اپنے طاقت کے اوپر جھوٹ کے دعوے ہیں اور کامیادی کے جو دعوے ہیں اللہ کے اشارے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ان کے ناقٹ کٹ گئی آخرت میں بھی ان کے ناک کٹے رہے گی یعنی ناکام اور نامراد رہیں گے تو اخر دعوانا ان اللہ رب العالمین اور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بیس بارش سرہ خصوص کی یہ پانچوں رقو ہے یہ رقو آیت نمبر تینتالیس سے لے کر آیت نمبر اکاون تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسلا سلام کے واقعہ اب بطور خلاصہ کے تذکرہ فرماتا ہے جس کی تفصیل گزشتہ رقوات میں ہو گزرا ہے اور ساتھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسال سلاط و سلام کے زمانے کے لوگوں کے طرح گزشتہ زمانوں کے لوگوں کے لیے بھی اپنے آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ وہ ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں اور ان رہنما اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالیں تاکہ اللہ کے رحمتوں کے وہ مستحق قرار پائیں اسی طرح سے آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ایسے ہی آسمانی کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے بیان کرد احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالیں تاکہ ان کے یہ ترجیح زندگی ان کے لیے اللہ کے رحمتوں کے کا باعث بنے اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جواب دیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول ہے یہ منکروں نے کہا تو پھر آپ کو بھی ایک مشک کتاب کیوں عطا نہیں کی گئی جیسے کہ حضرت مسلاۃ وسلام کو عطا کی گئی تھی یعنی دورات کو دور کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اس شعبے کا بھی جواب دیا کہ ان سے یہ چاہیے کہ جب حضرت موسل نے ہم نے ایک مرشحی کتاب دی تھی کیا اس وقت کے ملک کے لوگ مان گئے کہ یہ مان لیں گے یہ ایمان نہ لانے کے لیے بہانے اور ہیلے تلاش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لکت عطینہ اور یقیناً ہم نے دی تھی موسل کتابہ موس علیہ السلام کو کتاب نے طورا من بَعْدِ مَا أَحْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بعد اس کے کہ ہم نے خلاک کیا الْقُرُونَ الْأُولَى پھیلے جماعتوں کو قرون قرن کی جماع ہے ایک لمبے زمانے کو کہا جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس لمبے زمانے کے اندر ہی مختلف جماعتیں ہو گزرتی ہیں قومیں ہو گزرتی ہیں بصائر الناس لوگوں کو سمجھانے کیلئے وَخُدَنْ اور اس میں رہنما اصول تھے ورحمتن اور وہ باعث رحمت الحمد تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں اسے نصیحت حاصل کریں یعنی تورات جو مثال علیہ و سلام کو دی گئی تھی بڑی فہم اور بصیرت عطا کرنے والی لوگوں کو رائے ہدایت پہ چلانے والی اور مستحق رحمت بنانے والی کتاب تھی لوگ تاکہ لوگ اسے پڑھ کر اللہ کو یاد رکھیں احکامات الہی سیکھیں اور بند نصیحت حاصل کریں سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد ہدایت میں طورا شریف ہی کا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے آیاتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی وضاحت فرمائی ہے حضرت موسلۃ وسلم مصر سے چل پڑے کیوں گئے اس لیے کہ واقعہ پیش آیا آپ کے ہاتھوں سے ایک شخص کے اور پھر آپ کو ایک شخص نے آ کر کے مشورہ دیا کہ آپ کے خلاف بڑے منصوبہ بندی ہو رہی ہے حضرت موسی علیہ السلام وہاں سے چل پڑے مدیئر میں پہنچے راستے میں کھوئی پہ جا کر کے آپ نے لوگوں کے ایک بھیڑ دیکھی اور پھر وہیں پہ کنارے پہ کڑی ہونے والی دو بچیوں سے آپ نے دریافت کیا کہ جو اپنے جانوروں کو روکی ہوئی تھی اور پھر وہ بچیاں اپنے گھر کو جاتی ہے اپنے والد سعید حضرت شیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو ملازم رکھ لیجیے پھر حضرت مثال علیہ و سلام اور حضرت شیب علیہ السلام کے آپس میں کیا معاملات طے ہوتے ہیں حضرت مصالح علیہ و سلام پھر وہ عرصہ گزار کر واپس کوئی طور پہ آتے ہیں کوئی طور پر آتے ہوئے اپنے اہلیہ سے کیا کہتے ہیں جبکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جب آتی ہے تو اللہ اپنے پہلے وحی میں حضرت مصالح سلاط والسلام سے کیا بات فرماتے ہیں اگر سے حضرت مصالح صلاح کیا کچھ عذر پیش کرتے ہیں کیا آپ ان تمام واقعات کے رونما ہونے کے دورانیے میں ان کے پاس موجود تھے یقینا نہیں اگر نہیں تھے اور نہ آپ اس زمانے میں تھے تو پھر آپ کو یہ واقعات کس نے بتائے کیا آپ نے گزشتہ آسمانی کتابوں سے پڑھے یقیناً گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی اس طرح سے وضاحت نہیں تھی کہ جو وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں آپ کے ذریعے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر نازل فرمائی تو جب آپ مادی طور پہ مادی لحاظ سے پڑھے لکھے بھی نہیں ہے آپ گزشتہ آسمانی کتابوں کو بھی لکھ نہیں سکتے آپ نے کچھ لمبے اور دور کے سفری بھی نہیں کی کہ جہاں کے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے اور تاریخ دانوں سے آپ ان واقعات کو معلوم کریں تو پھر آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی سوائے اس کے کہ یہ باتیں آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہو یقینا یہ باتیں آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہے اور یہ سارے باتیں بڑے وضاحت تفصیل اور غیر مبہم طریقے سے بیان کرنا آپ کے زبان سے ان کا صدور آپ کے سچے رسول ہونے کے نشانی ہے تو اللہ کا اشار ہے وما کنتا اور نہیں تے آپ بے جانب الغربی اس غربی جانب اتخوائنا الى موسى الامر جب ہم نے بیجا موسى علیہ السلام کو اپنا حکم وما کنتا من الشاہدین اور نہ تے آپ ان سارے خالات کا مشاہدہ کرنے والے دیکھنے والے ولیکن نا انشعنا لیکن ہم نے پیدا کیے ارون کئی جماعتیں فطفہ والا دراز دردراز ان پر ان کے مدت مدینہ اور نہ آپ رہنے والے مدین کے رہنے والوں میں یعنی آپ وہاں رہتے بھی نہیں تھے کہ جو آپ نے وہاں کے لوگوں کے یہ سارے حالات بیان کی ستلو علیہ کہ آپ ان پر ہمارے آیاتوں کو بھی پڑھ کر کے سنا یعنی یہ بھی نہیں تھا والنا کننا مرسرین پر ہم ہی ہے رسول بنانے والے وما کنت بجانبی طور اور نہیں تا آپ کوئی طور کی کنارے اذنہ دینہ جب ہم نے آواد دی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پھر آپ کو جو یہ بات معلوم کرائی گی وَلَكِ الرَّحْمَةً مِنْ رَبِّكُ لیکن یہ انعام ہے کہ رب کی طرف سے لَتُمْ ذِرَقَوْمُ مَا آتَاهُم مِنْ نَزِيرٍ مِنْ قَبْلِكُ تاکہ آپ خبردار کریں درائیں اس قوم کو ما آتاہم کہ نہیں آیا جن کے پاس من نظیر کوئی در سننے والا من قبل کا آپ سے قبل لال لہم یتذکرون تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں ولولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت آئیدیہم اور اگر پہنچ جاتی ان کو کوئی مصیبت ان کے اعمال کے وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کیے فیقول بول اٹھتے رب بنا اے ہمارے رب لبل ارسل کیوں تو نہیں بھیجا ہمارے طرف پر نتتا نتتا بستا کہ ہم چلتے تیرے حکموں پر من اور ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں بس تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی شبے کو اور اسی بات کے اطمام حجیت کے کو کہ اگر رسولوں کے بیجے بغیر ہم لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تون تو, تو ہماری طرف رسول ہی نہیں بھیجا اور اس نے ہمیں سمجھایا نہیں فلم کو دینا پر جب آپ ان کو ٹھیک بات ہماری طرف سے اور کہنے لگے او مسلم موسا کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا کہ ملا تو حیرت موسا کو اللہ پوچھتا ہے اب علم یکرو اوتی موسا میں نے کیا؟ انکار نہیں کیا گیا تو اس کا جو دیا گیا موسیٰ علیہ سلام کو پہلے کہا تھا انہوں نے سحران کہ یہ دو جادو دونوں جادو ہے آپس میں ایک دوسروں کے موافق بکال بالکل کافرون بے شک ہم دونوں کو نہیں مانتے یعنی مسالیہ سلامت سلام کے معجزات اور کتابی الہی کو انہوں نے نہیں مانا بلکہ انہوں نے شبہات نکالے اور ان کو اپنے طرف سے بناوٹی جھادو کہہ کر ان لوگوں نے اس کا انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہے اللہ کے پاس سے ہوا عہدہ من ہوما جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والا ہو اچھا میں اس کے پیروی کروں گا ان کو تم, اگر تم سچی ہو یعنی آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور مشہور یہی دو کتابیں تھیں جن کی ہمسری کوئی کتاب نہیں کر سکتی اگر یہ دونوں جادو ہے تو تم کوئی کتابیں الہی پیش کر دو جو ان سے بہتر اور ان سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو رسل محال اگر ایسی کتاب لے آئے تو میں اس کی پیروی کرنے لگوں گا لیکن تم قیامت تک نہیں لا سکتے اس سے زیادہ بدبختی بختی کیا ہوگی کی؟ خود ہدایت ربانی سے پہلو تہی اختیار کی ہوئی ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پر آنے نہیں دیتے بلکہ اس کتابی ہدایت کو وہ جادو کا کلام کہہ کر کے دوسروں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں فا علم یس تجیب پھر اگر وہ لوگ تجھے کوئی جواب نہ دے سکے فعالم سو یقین کر لیں یہ کہ وہ لوگ چلتے ہیں اپنے خواہشات پر امن اما ہوا اور ان سے بڑا ہو سکتا ہے جو کرتا ہے اپنے خواہشات کی من اللہ تبارک و تعالیٰ بے انصاف اور ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہ انہوں نے ہدایت کو قبول کرنے والا کوئی راستہ کھولا ہی نہیں چھوڑا اور ان کی ظلم اور ان کے ان بے انصافیوں نے ان سے ہدایت کے قبولیت کے جو صلاحیت ہے وہ بھی معدوم کر دیا ہے وہ بھی ان سے چھین دیا ہے وہ آخر بیس پارے سورہ قصص کے یہ چھٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکون سے لے کر آیت نمبر اکسٹھ تک کی آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ مسلمانوں کے رویے اور طرز زندگی کا تذکرہ فرماتا ہے بطور مثال کے تاکہ اس کو سن دیکھ پڑھ کر مسلمان اس سے اپنے لیے راہ عمل بنائیں اور ان لوگوں کے نقش قدم کے پیروی کرتے ہوئے اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے جدوجہد میں مصروفی کار رہیں اور منکرین کے انکار اور شک و شبہات نکالنے والوں کے جنجٹوں میں پھنس کر اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو ضیاع نہ کرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو خیر خواہی کے ساتھ ان کو ہدایت ایمان اور یقین کے باتیں بتائی جائے اور اگر وہ انکار کر لیتے ہیں اور اپنے اس پرانے روش پر چلنے پہ مصر رہتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں اچائیوں کو فروغ دو خود بخود اگر اللہ نے چاہا ان میں سے جن کے لیے ان کو قبولی ہدایت کے توفیق اللہ عطا فرما دے گا اور جن کو ان کی گناہوں نے مکمل طور پہ اپنے احاطمے گرفتار کر لیا ہو وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اس کتاب ہدایت کے رہنما اصولوں سے محروم رہیں گے سناچی اللہ تبارک وطالی کا ارشاد ہے وحت وسلنا اور یقیناً بے در پھے بے جہ ہم نے لحم القول ان لوگوں کے اپنی بات لحمد کروں تاکہ وہ لوگ اس طرف دھیان دیں اس طرف توجہ کریں ان باتوں پہ غور و فکر الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ قبل ہی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس قرآن سے پہلے ہم بھی وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور اصل اہلی کتاب وہی ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رس کے اعلان کے بعد وہ ایمان لے آئے اور جو ایمان نہیں لائے حقیقت میں انہوں نے اپنے اس کتاب کی بھی چھیک طرح سے پ نہیں کی کہ جن کے پیروی اور جس پر ایمان کا ان لوگوں کا دعویٰ ہے اگر ان لوگوں کا اپنے ان آسمانی کتابوں پر پختہ ایمان اور یقین اور اعتقاد ہوتا تو ان آسمانی کتابوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور بتایا گیا ہے وہ لوگ اس پر بھی عمل کرتے لیکن جس طرح سے ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی بشارتوں کو نظر انداز کیا اسی طرح سے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر دوسرے احکامات سے بھی صرف نظر رکھا یہ صرف نام کے آبادی کتاب ہے وہ عزاعم اور جب ان کو سنائی جائے اور وہ امن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ان نق الحقوں میں روب دینا بے شک یہی سچ ہے ہمارے رب کی طرف سے قبل ہی مسلمین بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے ہم تو اس سے پہلے ہی حکم بردار تھے اس لیے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے دورانے میں ہم نے یہ عہد کر رکھا تھا اللہ سے کہ پرورتکار ہم تیرے پر سارے رسولوں پر ایمان رکھیں گے لہٰذا اس حوالے سے ہم پہلے ہی سے مسلمان اور حکم بردار تھے اللہ تبارک کو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دیا جائے گا ان کا اجر و ثواب دوہرا بما خبرو ان کے اپنے بات پر قائم رہنے کی وجہ سے بالحسنت سید آتے اور جو بلائی کرتے ہیں برائی کے جواب میں وہ ربق نہ ہوں اور اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق میں سے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں و اضاس میں النب ہوا اور جب وہ سنتے ہیں کوئی نگمی بات اور کنارہ کشیئر کرتے ہیں وہ نا مالونا ہمارے لیے ہمارے امان و تمہارے لیے تمہارے امان سلام علیکم سلامت رہو تم لانب تہرین ہم نادانوں سے نہیں الٹ کرتے اس سے بڑا نادان اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے حالف اور مالک کے مارے فتق سے انکار کر دیں ایسوں سے باس اور مباحثے میں پڑھنا اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جس کو تو چاہے اللہ من لیکن اللہ تبارک و تعالی رائے ہدایت پہ چلاتا ہے جس کو چاہے وہ عالم و اور وہی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والی ہیں یا جو ہدایت کے مستحق ہے حضر شاہ ولی اللہ محدث بلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا بطالب کے واسطے بہت صحیح کی مرتے وقت تک ان کو یہی نصیحت اور تقسیم کرتے رہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو قبول نہ کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نہ فرمائی جسے کہ صحیح مسلم میں بھی ہے یہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دولت ہدایت فرماتا ہے وکالو اور وہ لوگ کہتے ہیں انتبیل خدا ماں کا اگر ہم راہ پر آئے تیرے ساتھ نفمن اور بنا تو ہم اچ لیے جائیں گے اپنے ملک سے انسان کو ہدایت سے روکنے والے قوتوں کا خوف ان لوگوں کے ذہنوں دل و دماغ میں اتنا داخل ہو چکا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں یعنی اسلام کو قبول کریں عملی طور پہ اس کو مان لیں تو کفیہ طاقتیں ہمیں ہمارے زمین سے بے دخل کر دیں اللہ تبارک فرماتے ہیں اولم نمک کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو ہر حرمت والی آمین پناہ کے مکان میں یہ جو کہ یہ کھینچے چلے آتے ہیں اس طرف اور گینکے چلے آ رہے ہیں اس طرف سمرات و کلی شائن. ہر طرف سے میوے رفقاً بطور ردقی مل لدنہ یہ ہماری طور سے ولیکن اکثرہم لا علمون لیکن ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے علم نہیں رکھتے اس آیات کے پس منظر میں بھی خضرت شاہ علی اللہ مغدیس دیوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوں تو سارے عرب ہم سے دشمنی کریں اللہ نے فرمایا اب ان کے دشمنی سے کس پناہ میں بیٹھے ہو یہی حرم کا ادب مانے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ کئی عداوتوں کے باوجود تم پر حملہ آور نہیں ہوتے اور اس گھر کے حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں بے کر دیا ہے تو جس طرح اس اللہ نے اس گھر کے حرمت کی بدولت تمہیں عطا فرمائی ہے کیا اس اللہ پر تمہارا اعتبار اور اعتماد نہیں ہے کہ وہ اللہ تمہارے اسلام کی قبولیت کے بعد تمہیں کفار کے حملوں سے محفوظ رکھیں گے اللہ کا ارشاد ہے مِّن قريةٍ اور کتنے غارت کر دیے ہم نے بستیوں کو بطرت معاش جو اطراع چلی تھی اپنے معیشت پر یعنی عرب کے اندر بھی اور عرب کے دائیں بائیں بھی ایسے بے شمار قومی ہو گزی ہے کہ جنہیں اپنے اقتصادی مضبوطی پر بہت زیادہ ناز تھا اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں کوئی بھی پریشانیوں کا شکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اس افرادی اور معاشی قوت کے باوجود ہم نے ان کو برباد کر دیا فتح اب یہ ہیں ان کے رہائش گاہیں لم تس کم بادم اللہ پلیلہ کہ آباد نہیں ہوئے ان کی پیچھے مگر بہت تھوڑے سے کتنے قومی ہو گزری ہے کہ جنہیں اپنی خوشائشی پر غرور ہو گیا تھا جب انہوں نے تکبر اور سرکشی کے راستے کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح انہیں تباہ برباد کر ڈالا کہ آج سفید ہستی پر ان کا نام و نشان بقین نہیں رہا یہ کنڈرات ان کی بستیوں کے پڑے ہوئے ہیں جن میں کوئی بسنے والا نہیں ہے بجر کے کی کوئی مسافر تھوڑی دیر سستانے کے غرض سے یا قدرتی الہی کے عبرتناک تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر لوگ آئیں اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھیر جائیں اللہ کا ارشاد ہے مارکان و ربو کا نحن اور ہم ہے آخر کو سب کچھ لینے والے یعنی سب کے وارث ہم ہے سب چیزیں ہمارے پاس ہی رہے گی اور دنیا میں چیزوں کے داددار دنیا سے کھوج کر جائیں گے وہ امراکان و ربو کا اور نہیں ہے کہ رب غارت کرنے والا بستیوں کو حتیہ یا صفی امی اور جب تک نہ بیچ دے ان کی بڑی بستی میں پیغام پہنچانے والے کو یہ تلو آیاتنا جو پڑھ کے سنائے ان کو ہماری باتیں قلنا محل قلخ اور ہم ہرگز گرد ہلاک نہیں کرنے والے بستیوں کو اللہ علم مگر جبکہ وہاں کے لوگ نگار ہو وما اوتیتم من تھی اور جو کچھ تمہیں دی گئی سے چیزوں میں سے حیاتی دنیا وزین تو ہاں سو یہ فائدہ اٹھانے کا سامان ہے دنیا زندگی میں اور یہاں کی رونق ہے اور میں عند اللہ خیروں ابقا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی افلا کیا تم اس سے کچھ سمجھ حاصل نہیں کرتے ہو کیا عقل نہیں ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ان چیزوں کے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے پھر یہ لوگ ہمیشہ کے خوش حافظوں کے لیے پیغمبروں کے باتوں پر ایمان اور اعتماد کیوں نہیں کرتے وا اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمینอัลزم نس لگ مین الشیت بون و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس پارے قصص کے یہ ساتو رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اکسٹھ سے لے کر آیت نمبر چھتر تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں پہ ایک تو دنیوی زندگی کے اہمیت اور دنیوی زندگی میں اللہ کے طرف سے ملے ہوئے نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اللہ تاکید کرتا ہے تلقین کرتا ہے کہ ان نعمتوں ان سہولتوں راحتوں اور اس وقت سے اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھا لو اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور جب دنیا ہی فانی ہے تو اس دنیا کے اندر آ جانے والے انسان بھی عارضی بقت کے لیے ہیں اس دنیا کے مقابلے میں آخرت دائمی ہے اس دائمی اور ہمیشگی کی زندگی کے درستگی اور اس کے اسود اسودگی کے لیے خوشحالی کے لیے فکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ کہ جن پر اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے مرضے کے مطابق اپنی زندگیاں اور اپنے طور و طریقوں کو ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کو نہ ختم ہونے والے خوشحالیوں سے ہم کنار فرمائیں گے اور دوسری وہ اس دی زندگی میں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا سے ہٹ کر ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق کرنے چاہیے اب ان دونوں فریقوں کے لیے دنیا زندگی یکساں ہے مختصر مختصر ہے لیکن اس ایک نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی مرضی کو اختیار کیا اللہ کی مرضی سے سرف نظر کر کے اس کا آخرت پریشانیوں اور ہوناکیوں والا ہوگا اور دوسرا کو کہ جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کے رضا کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے آخرت کو خوشحالیوں سے اور راحتوں سے بھرپور فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کو دنیاوی زندگی میں سامان استعمال کے لیے اور ضرورت کے لیے دیا گیا ہے یہ اس دنیاوی زندگی کا سامان زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے بلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے ضرور پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سامان دے دیا ہو اور فربک قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو اللہ کا ارشاد ہے افمم وہ شخص کی جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے وادن حسن اچھا ملنے کا وعدہ ہی اور وہ اس کو مل ہی رہے گا کنمت آنا ہو کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے مدآ حیاس الدنیا جس کو دنیاوی زندگی کا فائدہ دیا گیا ہو سب یوم القیامت من مختریم اور پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ نافرمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے انہی لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا شروع کیا تھا جو ان سے پہلے ظالم ہو گزرے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بربادی سے امکنار کرنے سے پہلے ان کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول بیچ کر انہیں متنقی کیا اور جب ان کی تنبیہ پر بھی وہ اپنے تجربیوں سے باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا گیا یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول فرماتے ہیں کہ اب لوگوں تمہیں درپیش ہے تم بھی حدود کو پامال کر چکے ہو اللہ تبارک و وطالہ اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ ایک رسول تمہیں بھی تنبیہ کرنے کے لیے میں نے مبعوث کیا ہے اب تم کفر اور انکار کے روش اختیار کر کے اپنے عائش اور اپنے خوشحالی کو بچاؤ گے نہیں بلکہ الٹے خطرے میں ڈالو گے جس تباہی کا تمہیں اندیشہ ہے وہ ایمان لانے سے نہیں بلکہ انکار کرنے سے تم سے آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ یوم اور جس دن ان کو پکارا جائے گا فیقو پسبو کہے گا یعنی اللہ ائی نشور کا دبینہ کہاں ہے میرے وہ شدید کنتم تم جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے تو اپنے اس کائنات میں اپنے خدا میں کسی کو اپنا شریک پیدا کیا ہے ہی نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے اپنے خیال اور جام کے مطابق کچھ ہستیوں کو کچھ لوگوں کو یا کچھ چیزوں کو اللہ کے شریک قرار دیا ہے تو اللہ فرمائے گا کہ جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا وہ کہاں ہے قدین حق علیہ القعل کہیں گے وہ لوگ کہ جن پر بات ثابت ہوئی وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے اغوینا ہم, ہم نے ان کو گمراہ کیا جس طرح کہ ہم گمراہ ہوئے جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے وہ جواب کے لیے کڑے ہو جائیں گے پہلے اس سے کہ پوجنے والے جواب دیں کہ بھئی ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے بلکہ وہ گمراہ کرنے والے خود سے بول اٹھیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا اور اسی طرح سے جس طرح کہ ہم گمراہ ہوئے یعنی جس طرح کسی نے تیرے مرضی کے خلاف کاموں کے کرنے پہ ہمیں مجبور نہیں کیا ہم پہ زبردستی نہیں یہ سارا معاملہ ٹونسا گیا ایسا ہی ہم نے بھی ان کو زبردستی گمراہ تو نہیں کیا جس طرح ہم خود سے گمراہ ہو گئے اسی طریقے سے یہ لوگ بھی خود سے گمراہ ہو گئے کہ ان کے سامنے ایک تیری مرضی تھی یعنی ان کی خواہشوں کی مرضی خوبصورت کر کے رکھ دی گئی انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے خواہشات پہ چلنا شروع کیا الیک ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تیرے سامنے مکانوں کی آنا یا نہیں کہ یہ لوگ ہمارے بندگی کرنے والے ہیں اس لیے کہ بے روی کے شکار ہونے والے لوگ کسی کی بھی بندگی نہیں کرتے حقیقت میں وہ اپنے خواہشوں کے بندے ہوتے ہیں اور اسی لیے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے کنارے کشی اختیار کی ہوئی ہوتی ہے. وقیل اور ان سے کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو فداؤ پھر پکاریں گے وہ ان کو فلم یس تجیب لہم پس وہ کوئی جواب ان کو نہیں دیں گے اور العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو لو ان کانو یا کاش کے وہ لوگ رائے راس پہ ہوتے ہدایت پا لیتے گمراہی کا شکار نہ ہوتے دنیا میں وہ یومادی اور جتن جی پکارا جائے گا ان کو فیقول کہے گا ماں کا عجب تم کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے کے ان لوگوں سے سوال کرے گا کہ جن کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو محبوس کیا کہ تم تمہارے ہدایت کے لیے میں نے اپنے رسولوں کے ذریعے جو پیغام بھیجا تھا اس پیغام پہ تم لوگوں نے کس رد عمل کا اظہار کیا علیہم علیہ بس اندادن ہو جائے گی اوپر ان کی خبریں یومائزن اس دن فہم لس وہ لوگ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھیں پوچھ سکیں گے اور نہ پوچھ پائیں گے جواب ان کے طرف سے کچھ بھی نہیں بن پڑے گا فَأَمَّا مَنْ تَعبَى جو جس نے توبہ کی وہ امن اور جو ایمان لایا عمل کیے آپس امید ہے اَيَّكُونَ مِنَ کہ وہ ہو جائے فلاح پانے والوں میں سے کامیابیوں سے امکنار ہونے والوں میں سے اور ابو کا خلو خماخار اور پرورتگار پیرا وہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے اپنی لیے پسند کرتا ہے ماکان لگو ملکی عورتوں نہیں ہے ان لوگوں کی کچھ بھی اختیار کفار کی طرف سے ایک اعتراض اکثر یہ اٹھایا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا رسول کیوں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے اسی طرح سے اسی اللہ لا شریک ہی کو اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے رسالت کے لیے اس کو منتخب کر لے اس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان اللہ یہ پا کے اللہ و تعال اور بلند تر ہے ان سے یوشون کہ جو وہ اللہ کے شریک بتلاتے ہیں اور ابو کا یادم اما تو کنو اور تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ چپاتے ہیں سینے ان کے اور مایو اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی اللہ ان کے ظاہر اور ان کے پوشیدہ رویوں سے بخوبی واقف ہے وہ اور وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہوا مگر وہی لہ الحمد سب تاریخ اسی کے لیے فی الولہ دنیا کی بھی بھیرت اور آخرت کی بھی یعنی آخرت میں آخرت والوں کے اور دنیا میں دنیا والوں جتنی تاریخیں ہو سکتی ہے وہ سارے کے سارے تاریخ اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے وہ لہ الحمد حکم اور اسی کے لیے حکم وہ لہ ترجاون اور اسی کی طرف تم سبوں کو لٹایا جائے گا دیجیے اور آئے تم کیا دیکھا تم نے انجال اللہ ہو اگر کردے اللہ علیکم علیہ تمہارے اوپر رات کو سرمدن ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک من اللہ غیر اللہ کون ہے معبود سوائے اللہ کے یہ عطی کم یہ تمہارے پاس روشنی لے آئے افلا تسماؤن کیا پس کچھ بھی نہیں سن رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبریائی کی قدرتوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہ جس ذات نے تمہارے زندگی میں کئی راتیں کئی دن پیدا کیے یہ بتلاؤ کہ اگر وہ اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے لمبا کر دیں تو تمہارے ان معبودوں میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات بن سکے گی کہ وہ اس رات کے اندھیروں کو ہٹا کر اجالا کر دے کل کہہ دیجیے تم یہ انجالہ اگر کر وہ اللہ تمہارے اوپر دن سرمدن مدن ہمیشہ کے لیے قیامت تک من الہ ہن غیر اللہ کون ہے معبود سوائے اللہ کی بلیلن کی وہ لیا رات تمہارے پاس تسکنون سی جس میں تم سکون حاصل کرو افلا تفسر کیا بس کچھ بھی تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہومتی ہی اور اسی کی مہربانی میں سے ہے جان لگ اللہ کہ اس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات ورنہ اور دن پھر تسکن ہی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو یعنی رات میں بولے تب تھی ہی اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو یعنی دن کے وقت بالا الم تشکر اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو یعنی اکثریت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ وہ راتوں کو سکون کرتے ہیں راحت حاصل کرتے ہیں اور جن کے وقت وہ معاش کے تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں وَيَوْمَ اور جس دن ان کو پکارا جائے گا فیقول پس اللہ کہے گا شرکا کن تم تصعمون کہاں ہے میرے وہ شراکت دار جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا یا جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں حصہ دار ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں یہ کچھ تصرف کا اختیار رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نزان کل امتن شہیدن اور ہم نکال بہر کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ فق النا پہ کہیں گے ہاتھوں برہن کم اپنی دلیل جان لیں گے ان الحق یہ کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جو کچھ انہوں نے اپنے طرف سے بنائے رکھے تھے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ گواہوں کو بھی پیش کر دے گا ان لوگوں کی گمراہیوں کا بھی اللہ تبارک و وضاحت کے ساتھ سارے حقائق کو ان کے اوپر کھول دے گا تو پھر ان لوگوں پر یہ حقیقت بھی کھلی جائے گی کہ حق اللہ ہی کے طرف سے ہے ہم جو کہا کرتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں حق ہمارے ساتھ ہے یقیناً حق ہمارے نہیں بلکہ حق تو اللہ کی طرف سے ہیں حق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اور ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے وآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من القنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعثبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بیسویں پاری سورہ قصص کے یہ آٹھواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت موثر سلاۃسلام کی بات اور واقعات کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے اس سلسلے کو دوبارہ شروع فرمایا ہے اور اب اس ان واقعات کا رخ ایک دوسری شخص کے طرف ہے اور وہ شخص ہے قارون سورہ مومن کے آیت نمبر تیس چوبیس میں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ولقد موسیٰ سلطان کا ساتھ ہم نے موسا علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کلی دلیل کے ساتھ فرعون حمان اور قارون کی طرف بے مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور ہے بھی سخت جھوٹا اس سے واضح ہوتا ہے کہ قارون بنی اسرائیل کے قوم سے تعلق رکھتا تھا اور یہ رشتے میں تاریخ رات میں آتا ہے کہ حضرت موسل صلاحت وسلام کا ججزاد بھئی لیکن یہ اپنے قوم سے باغی ہو کر اس دشمن طاقت کے ساتھ جا ملا جو بنی اسرائیل کو جڑ سے ختم کر دینے پہ تلی ہوئی تھی اور اس قومی غداری کی بدولت اس نے فرعنی سلطنت میں یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ حضرت موسا فرعون کے علاوہ مصر کے جن دو بڑے ہستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ دو ہی تھی ایک فرعون کا وزیر حامان اور دوسرا یہ اسرائیلی سیٹ اس لیے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مالی طور پہ بہت زیادہ عطا فرمائی تھی جب ان سے کہا گیا کہ بھئی اللہ کی دنیاوی زندگی میں ان دی ہوئی نعمتوں سے اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھاؤ اور ان نعمتوں کے استعمال کے معاملے میں نا شکریہ کا ارتکاب نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو تو اس نے اگے سے جواب دیا نصیحت کرنے والوں کو کہ یہ سب کچھ جو مجھے دیا گیا ہے یہ گویا میرا استحقاق ہے میں اسی قابل ہوں اور یہ مجھے اسی لیے تو دیا گیا ہے کہ میرا یہ طرز عمل بڑا پسندیدہ ہے اگر یہ پسندیدہ نہ ہوتا تو پھر مجھے یہ مال نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن جب مجھے یہ مال میرے اسی طرز عمل کے باوجود ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک راستے کا راہی ہوں اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر اس کو اس کے مار سمیت تھے زمین میں دفن کر دیا اور اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا جناج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاد ہے قارونہ یقیناً قانون قوم موسا تھا وہ موسا علیہ اللہۃسلام کی قوم میں سے یعنی اسرائیلی تھا لیکن فتح علیہ بس اس نے سرکشی کی ان کے خلاف یعنی وہ جا کر کے جو دشمن قوم تھی فرعنی قوم تھی ان کے ساتھ جا کر کے یہ ملا وہ آتئینہ ہو من الکنوزے اور دیے دی ہم نے اس کو خزانوں میں سے ما اس قدر ان مفاتيحہو کہ بیشک اس کی کنجیا لتن او بالاصبت او للقوه البتا بار ہوتی تھی ایک جماعت طاقت ور یعنی ان خزانوں کے کنجیوں اور چابیوں کے اٹھانے کے بھی باقاعدہ ایک پورا سکواڈ مقرر تھا اخاذ له قومه جب کہا اسے اس, اس کے قوم کے لوگوں نے لا تفصح کہ بے اطرا نہ تکبر نہ کر ان اللہ لَا يحب الفرحین یقیناً اللہ تبارک و تعالی دوست نہیں رکھتا ان کو کہ جو اللہ کے مقابلے میں اطرا والے ہیں تکبر کرنے والے ہیں وہ تغیر اور تلاش کر فیما اس میں آتا اللہ ہو جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے آخرت کی گرو یعنی دنیا سے اپنے آخرت کی فکر کر اس لیے کہ یہ دنیا عارضی ہے یہاں کی خوشحالی عارضی ہے اور آخرت باقی ہے وہاں کی خوشحالیاں بھی باقی ہے اور وہاں کی بدحالیاں بھی باقی ہے تو وہاں کے ہمیشہ کے پریشانیوں سے نجات کے لیے اگر اس دنیا ہوئی زندگی میں مختصر سی پریشانیاں جھیل لی جائے برداشت کر لی جائے تو یہ فائدے کا سودا ہے نقصان کا سودا نہیں ہے لیکن اب اپنے آخرت کے نقصانات کے برداشت کے لیے اگر بندہ کمر بستہ ہو جائے صرف اس دنیا زندگی کے خوشحالی کے خاطر تو یقینا یہ نادانی اور کماکنے کی دلیل ہے اللہ نے احسان ہے کہ ان نیک اور صالح لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی تجھے جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کر و تنس نصیب و محنت اور مجبور حصہ اپنا دنیا سے دنیا میں انسان کا کیا حصہ ہے انسان دنیا میں کتنا رہے گا یہ دنیا انسان کے پاس کتنی رہے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہا ظالی وہاں ظالی وہاں ظالی کی دنیا میں یہ بھی میرا ہے وہ بھی میرا ہے اور وہ بھی میرا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں تیرا صرف وہ ہے میں اکلف افنا جو کچھ تو نے کالی یا فلاں کر دیا وہ مالبی صفا اور جو کچھ تو نے پہنا تو سیدھا کر کے پھینک دیا اور جو کچھ تو نے چوڑا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیرا نہیں ہے یہ تو اوروں کا ہے تیرا صرف وہ ہے کہ جو تو نے نیکنیتی کے ساتھ اپنے اسراحت اور مالداری سے اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس کو تو نے نیکنیتی کے ساتھ رائے خدا میں خارج کیا بس وہی تیرا ہے تو خارون سے بھی یہی کہا گیا کہ بھائی ولا تنسون کا بکم دنیا تو دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولنا احسن اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کما احسن اللہ علیہ کے جس طرح کے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بدلے میں ہی کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے جس طرح کہ اللہ نے بغیر کسی بدلے کے آپے احسان کیا آپ بھی ضرورت مندوں پر ایسے ہی احسان کر ان سے کسی بدلے کا توقع اپنا رکھے ولا تبغل فساد الارض اور مت تلاش کر زمین کے اندر فساد کو ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو اور خرابی ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی حضرت سلاۃ وسلام کے ساتھ غد حق اور سچ کو قبول کر اعلی قارون نے کہا ان نما تو علم نے بے یہ سب کچھ جو مجھے دیا گیا ہے یہ میرے علم کے سبب سے ہے جو میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے تعلقات عالم کیا وہ اتنا بھی ناجن سکا ان اللہ قد سکا من قدری من القرون کہ بے شک اللہ نے ہلاک کر دی ہے اس سے پہلے بہت سارے زمانے کے لوگوں کو من وہ ہو ہوا اشد و بن جو اس سے طاقت میں بڑھ کرتے وہ اکثر و اور ان کی جماعت بھی اس کے جماعت یا اس کے حمایتیوں کے مقابلے میں زیادہ تھی اس کو صرف ایک حوالے سے طاقت حاصل ہے اور وہ ہے مالی قوت لیکن گزشتہ زمانوں میں ایسے لوگ وہ گزرے ہیں کہ جن کے فوج بھی بہت بڑی تھی جتہ اور جماعت بھی بہت بڑی تھی اور ان کے پاس جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ تھا جسے کہ قوم اور قوم سبود مجرمین اور نہیں پوچھ جاتے گناہوں اپنوں سے گناہ گار کیا کے دن پھر وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے فخر والا قومی ہی اپنے قوم کے اندر فی زینت ہی اپنے عائش میں قاد الدین لگے وہ لوگ یورید حیات دنیا جو دنیوی زندگی کے چاہنے والے تھے یا لئیت لنا مثل ما یہ قارون اے کہ ہمارے واسطے بھی وہ ہو کہ جو کچھ قارون کو دیا گیا یعنی ہمارے پاس بھی ایسے تھاٹ باڑھ ہو لزو ناظیم بے شک یہ بڑا نصیبوں والا ہے وقال الدین اور کہا ان لوگوں نے او اوت العلم جو صاحب علم تھے وہی حکم افسوس ہے تم پہ صواب اللہ خیر المن ودلہ اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھے اور جو اچھا عمل کریں ورا اور یہ نصیب نہیں ہوتا مگر انہیں لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں خود کو قابو پہ رکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا پر رضامن ہونے والے ہیں بیدار ہل اروغا اور اس کی کو زمین من نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت یون شروع نہ ہو جو اس کی مددگار ثابت ہو مندون کے سوا وہ مکان اور نہ ہوا وہ اپنا مدد آپ کرنے والا یا اپنا بدلہ آپ لینے والا اللہ تبارک وا نے اس کو اس کے خزانوں سمے زمین میں دنسا دیا اور سارے لوگوں کے لیے جو اس کے طرح ہونے پر امید اور افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اس طرح ہوتے وہ دمن مکان اور صبح کو رہ گئے وہ لوگ جو آرزویں کرتے تھے کہ وہ بھی ہو جائے اس کے مرتبے یا اس کے طرح گزشتہ کل یا کو وہ کہنے لگے تعب ہے کہ اللہ گول کے دیتا ہے رزق جس کو چاہے من اپنے مندوں میں سے وَيْا اور جس کو چاہتا ہے اس کو محدود رزق دیتا ہے. لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اگر اللہ عام پہ احسان نہ کرتافا دینا تو وہ ہمیں بھی دنسا دیتا وہی کا ان کا وہ اللہ کافروں کو کامیابیوں سے امکنات نہیں ہونے دیتا یعنی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دنیا کے مال اور دولت یہی کامیابی ہے لیکن یہ حرقی کامیابی نہیں ہمیں تو اب معلوم ہوا حرقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال میں لایا جائے جا. تو وہ لوگ پھر شکر کرنے لگے جو گزشتہ کر فرون قارون کے طرح مالداری کے خواہشیں اپنے لیے دلوں میں لیے ہوئے تھے کہ کاش ہم بھی اس طرح مالدار ہوتے تو ہم بھی ایسے ہی ڈاٹ باٹ کے ساتھ اور کرو فر کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتے اس لیے کہ جب قارون اپنے پورے طاقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا تو لوگوں نے اپنی انگلیاں جو ہے وہ منہ میں دبا کر کے رکھ دی اس کو دیکھ کر اس کی جتنی کو دیکھ کر اور اس کے اس ٹاٹ باڑ کو دیکھ کر اور جو صرف دنیا پہ نظر رکھنے والے تھے ان کے دنوں میں بھی یہ خواہش آگڑی لینے لگی کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قانون کے پاس ہے تو ایسے ہی ہمارے آگے پیچھے بھی لوگ ہوتے اور ایسے ہی ہمیں بھی دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں لیکن جب انہی لوگوں نے آنے والے کل میں کو اس کو قارون کو اس کے دولت سمیت زمین میں دستیں ہوئے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ کچھ جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے وہ ہم ہی نہیں دیا ورنہ آج ہمارا بھی وہی منزل ہوتا جس منزل کے راہی قانون بنا دیے جی گئے ہیں وہ آخر تعوان من بسم اللہ الرحمن تلک دار الآخرة لا روشنان رحیم تلکی والا بیسیں پارے سورہ فصص کے یہ اور آخری رکو ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخرت کے گھر کے مستحقین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کے طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت موسال صلاحت و سلام کے زمانے کے نئے لوگوں نے قارون کو متوجہ کیا تھا جو کہ آٹھ نمبر ستہتر میں ہو گزرا ہے کہ بھائی وب تریفی ماں آتا اللہ جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں اپنے آخرت کے گھر کا تلاش کر <تصفيق> تو اللہ تبارک و تعالی اس رکو میں اس آخرت کے گھر کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کا گھر کن لوگوں کو عطا کیا جائے گا کن صفات کے حامل لوگ اس گھر کے مستحق اور اصل وارث ہے اللہ تبارک بطالان نے دو باتیں ان آیاتوں میں واضح فرمائی ہے ایک تو یہ کہ آخرت کے گھر کے مستحقین وہ لوگ ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور تکبر کا مطلب حق بات کو نہیں ٹکراتے مخلوق خدا کو حتیب نہیں سمجھتے اور دوسری صفت آخرت کے گھر کے مستحقین کے یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد نہیں کیا کرتے جس شخص کے اندر یا جن قوموں کے اندر یہ دو صفات ہوں گی وہ اس آخرت کے گھر کے مستحق قرار پائیں گے اور جن کی زندگیوں میں یہ دو صفات ہے وہ آخرت کے گھر جو کامیابیوں کا اور کمرانوں کا اور راحتوں کا مسکن ہے اس کا فکر یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں اسی لیے کہ انہوں نے زمین میں فساد برپا کر کے جو لوگوں کو بے سکون کیا تو ان کو سکون کہاں ملے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کے بندوں کو زلیل کیا ان کو عزت کہاں سے ملے گی اللہ تبارک و وطالعہ کا اشارہ ہے یہ جو رکوخ ہے یہ آیت نمبر 83 سے لے کر تا اختتام صورت آیت نمبر نواسی تک کے آیتوں پر مشتمل ہے ہے یہ گر آخرت کا نج آلو جو ہم عطا کریں گے بل ان لوگوں کو لا لہ فی فلاؤ جو زمین میں علو نہیں چاہتے الو کا مطلب اپنے حدود سے اگے نہیں بڑھتے ولا فسادہ اور جو نہ دنیا کے اندر فساد کرتے ہوں وہ لاحق بطل متفقین اور آخرت انہیں پرزگاروں کے لیے ہے اتنے ہی متفین کے لیے ہے من جاء حسنت جو کوئی لے کے آئے گا ایک نے کی فلاح و خیر منها بس اس کے لیے ہے اس سے بہتر بدلا اور منجا ابل سیاح آتے اور جو کوئی لے کے آئے گا برائی فلاحی زل زینہ بس بدلا نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو حامل السّاتے جنہوں نے برائیاں کی اللہ ماں کا مجھا مگر اسی طرح جو کچھ انہوں نے اعمال کیے یعنی دنیا میں برائیاں کی تو برائی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا دنیا میں بھلائیاں کی تو آخرت میں بھلائیاں اس کے حصے میں آئے گی ان فرض ان آیاتوں کا ایک خاص شان تصویر خرطبی میں آتا ہے حلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے لوگوں نے بے کیا اور مسلمانوں کو بھی حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف حیرت کرنے کا ارادہ کیا اور اس سے پہلے دو مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ صدم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی تاکید کی تھی اور صحابہ کرام چلے بھی گئے تھے اب یہ آخری اور اہم ترین ہجرت جو تھی اس میں حلونبی کریم صدم خود بھی تھے صحابہ کرام کو اب اسلم نے پہلے بھیجا اور خود حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکہ سے ایک غیر معروف اور غیر مشہور راستے پہ ہو نکلے اس لیے کہ آپ علیہ صلاحت و اور آپ کے ساتھ ابو بکر کے پکڑنے یا ان کو جان سے مار دینے پر مکہ کے سرداروں نے بڑے انعامات مقرر کیے تھے کہ بے زندہ گرفتار کیا جائے یا مار دیا جائے تو ایسے زندہ گرفتار یا ماننے والوں کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا اور ایسے ان کے اکرام ہوگی اسی لیے وزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتے وقت ایک غیر مشہور راستہ اور غیر معروف راستے اختیار کیا کہ جس کے اوپر عام طور پہ لوگ نہیں جایا کرتے تھے غارثور میں جا کر کے آپ نے پناہ لی اور پھر وہاں سے وہاں تک جب مکہ کے سرداروں اور لالچ کرنے والے لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی پھر وہاں سے نکل کر کے جب آپ اگلی منظر پہ, پہ پہنچے جو جوفا قریب ہے اور اس مقام کا نام رادخ ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ غیر معروف راستہ آ کر کے اس مشہور راستے کے ساتھ آ ملتا ہے کہ جو مدینہ سے آ کر کے مکہ کے طرف جا رہا ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر معروف راستے پہ ہوتے ہوتے جب یہ مشہور راستے تھے جا پہنچے اور آپ کے نظر پڑی اس راستے پر جو مدینہ سے مکہ کے طرف جا رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ملک اور اللہ تبارک و تعالی کا گر یاد آیا تو آپ بہت زیادہ اداس ہو گئے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیا نازل فرمائی کہ جس ذات نے آپ پر قرآن کے احکامات لازم کیے وہی ذات برحق آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے پہلے جگہ کی طرف یعنی مکہ کے طرف دوبارہ ضرور لٹائے گا گویا آپ کو یہاں سے ہی فتح مکہ کی خوشخبری بھی سنائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے گی کہ آپ بہت زیادہ مغموم نہ ہو پریشان نہ ہو یہ آپ کے تر وطن عارضی وقت کے لیے ہے جلد ہی آپ کو دوبارہ آپ کے اصلی وطن میں لوٹا لایا جائے گا تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے ان لبی بے شک ذات فرد علیہ کلقانہ جس نے فرض کی ہے آپ پہ قرآن کے احکامات لڑاؤ آبدوں کا اعلان ہاتھ البتہ وہ پھر جانا پھر لے کے آنے والا ہے تجھ کو تیرے پہلے جگہ کی طرف ماد یعنی وہ جگہ کہ جس جگہ کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں چوروں کی جگہ اور ربی عالم آپ کہہ دیجئے کہ میں رب خوب تر جانتا ہے کہ کون شخص ہدایت لے کے آیا امن خوفی ولابین اور یہ کہ کون سر گمراہی میں ہے تو کفار نے یہ ایک پروگر شروع کر رکھا تھا وہ یہ بھی تھا کہ بھائی اگر آپ ہدایت پہ ہیں تو پھر آپ یہ کیوں مارے مارے کر رہے ہیں اور کیوں ایک جگہ پر عزت اور سکون آپ کو نہیں ملی جا رہی جب کہ ہم تو اپنے جگہوں پر سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب خوب طرح جانتا ہے کہ ہدایت کے کس کے پاس ہے اور گمراہی پہ کون ہے وما كنت ترجو ان الیک اور نہ اتارا جائے گا آپ کے طرف کتاب مگر یہ کرم نوازی ہے ظہیر بس آپ نہ ہو جائیے پشتبانی کرنے والے اللہ تبارک تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و وطالعہ کے ماز فضل ہے معاذ کرم ہے یہاں سے یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ثبوت میں پیش کی جا رہی ہے جس طرح حضرت مثال سلاۃ السلام بالکل بے خبر تھے کہ انہیں نبی بنایا جانے والا ہے اور ایک الزم الشان مشن, مشن پر وہ معمور کیے جانے والے ہیں ان کے وہم و وہ گمان میں بھی نہیں تھا اور نہ انہوں نے کبھی خواہش کی تھی اور نہ انہوں نے کبھی توقع تھی بلکہ وہ تو مدین سے مصر کے راہ پہ چلے اور یہ گائے کرا چلتے ہوئے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ اپنے طرف بلایا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا کہ جس سے وہ حیران اور پریشان ہوئے اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے لوگ خوب جانتے تھے کہ آپ علیہ صلاحت و سلام نبوت کے ملنے سے پہلے شرافت امن پسندی اور پاس آب اور حقوق،, حقوق کی ادائیگی اور خدمت خلق کے رنگ میں مع معمولی شان کے ساتھ نمایاں تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر حیرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحینہ نازل فرمائے اور آپ وہی پیغام لوگوں کے درمیان لے کے آئے تو وہی لوگ تھے کہ جن کے سارے رنگ اور سارے خیالات آپ کے بارے میں تبدیل ہو چکے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول رحمایا کہ بھائی یہ میں نے اپنے طرف سے نہیں بنایا بلکہ لقد قد لب من قبلی میرے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے اندر ہو گزرا ہے اور تم میرے زندگی کے اس اہم ترین حصے کو اچھی طرح سے جانتے ہو یہ اللہ کا پیغام ہے جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے تمہارے نام اس کو قبول کرو اسی میں تمہاری دنیاوی عزتیں اور آخرت کی کامیابیاں ہیں اللہ کا ارشد ہے غلط یس الدن کان آیات اللہ اور کہیں باز نہ رکھے آپ کو اللہ کے آیاتوں سے بعد اس انزلت علیہ کا بعد اس کے کہ وہ اتاری گئی ہو آپ کے طرف یعنی آپ نے ہر حال میں اللہ کے حکموں پہ قائم اور دائم رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے تانزنیا ان لوگوں کے تجربیاں ان لوگوں کے پریشانیوں کے پیرا کیے ہوئے اسباب آپ کو کہیں اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے باز نہ رکھے اور آپ پکارتے رہیے لوگوں کو دعوت دیتے رہیے لوگوں کو اپنے رب کے طرف من منشقین اور مت ہو جائیے آپ شرک کرنے والوں میں سے اور مت پکار یہ اللہ کی سیوا کسی اور محبود کو لا اس کے سوا کوئی محبود نہیں اللہ ہوا مگر وہی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے الا اللہ سوائے اسی کے ساتھ ستائیس میں سورہ الرحمن میں انشاءاللہ اس کا وضاحت آئے گا کہ کلو من کلو منال وہی اب خاش اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ سب کچھ فلاں ہونے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے نام صرف اللہ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو یہ لوگ اپنا بتلاتے ہیں اور جن چیزوں کے اپنا ہونے پہ یہ لوگ فخر کرتے ہیں ان سے میں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا باقی رہے گا نام صرف اللہ کا لہ الحکم اسی کی بھی ہے حکم و علیہ ترجم اور اسی کی طرف تم سبوں کو لوٹایا جائے گا یہاں پہ سورہ قصص اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخرداغانہ